الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله الصالح المالي فنظر له الرجل الماء الحسنى يصفق لما في الصموات والأرض وَفِي وَالْعَمِيقِ الْحَكِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَقَضَى اللَّهُ عَرْضِي وَصَدَّقَ رَسُولُهُ مِنَ النَّبِيِّينَ اذين ونتكايا تارموسك يا سيدينا مولانا محمد وعلى ذي الجود لكم وابنه الكريم عليك يا, يا رسول الله صلى سرکار کے کندر مو سب شکر پھر آیا سرکار کے کنگر مو اللهم singa <laughs> je له بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا وَعَضِيْمًا وَصَدَّقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ الضَّالِّينَ أَهْلَ مَلَاءٍ كَطُوهُ يُصَلُّونَ على النبي يا يا محمد منا امل صلي عليه وسلم تسليما اللهumma صلي يا الله سيدنا و مدينا و باهلالنا و شمن والي وبارك وصلم سلاةً وصلاةً عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاہ ہست ہوسین بادشاہ ہست ہوسین شاہ ہست ہوسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دیم پنا ہست ہوسین سردار ناد دست در دستے یزیب خبا کی بنا لا لا لاہذ حسین قتل حسین اصل میں مرگے یزیب ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین جو جب بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو تہذ کی ریز کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین جو پر زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین کر بلا میں جس نے اپنا کر لٹایا وہ حسین زیرِ خنجر جس کا سیتا عظمتِ اسلام ہے زیرِ خنجر جس کا سیزہ عظمتِ اسلام ہے جس کا ہر تہور رسول پاک کا پیغام ہے اللہ اللہ راکیبے دوش پیمبر وہ حسین اللہ اللہ راکیب دوش پیمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جانِ حیدر وہ حسین عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین پرچمے ہفتہ ابد جس کا سلامی ہو گیا پر چمتا ابد جس کا سلامی ہو گیا زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین خود میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین الٹ میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرکوم ہے نام نامی جس کا لوہے دہر پر مقوم ہے فرش سے کا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے بارشاہ رسالت اور آل رسالت میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی نا نا والکرم من یا یا رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و کی حمد صلاح اور دل کی گہرائیوں سے حضور ر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اثر پر دروب پاک پڑھ لینے کے بعد دردرا اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے براگر ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اعتماد اور دار العلوم مسلمح الدین کے تعاون سے یعظیم شان نورانی محل جہاں پر ان ہے اور آج کی ہماری نشست نو اور آخری نشست کل ان شاء اللہ قبارک وطالعہ بعض نماز ظاہر ایک اور نشست سوال و جواب سے متعلق میمن مسجد مسلح الدین گارڈن میں انہیں انحصا پذیر ہوگی کہ جس میں میرے والد محترم آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائی ہوئے آج کی ہماری محفل آخری محفل اور آج ہم گفتگو کریں گے نوازاہ رسول کریم علیہ السلام پیار امام عالی مقام امام حسین ربی اللہ عالموں کی ذات مسود پر ہم ذکر حسین کرنے جا رہے ہیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا بالکل منہ بند کر کے بیٹھے رہنا اور اپنی زبان سے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس محفل کے ادب کے خلاف ہوگا تو جتنے بھی سنی مسلمان بیٹھے ہیں جو بھی میرے امام عالی مقام سے محبت کرتا میرا اسے پیغام یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اس محفل میں بیٹھے اور اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے تر رکھے یقیناً امام علی مقام کی محبت بہت بڑی چیز ہے اہل زاہد کی محبت بہت بڑی چیز ہے ایک جگہ حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل زاہد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا تو ہم ذکر حسین کرتے ہیں جو باتیں میرے ذہن کے نہا گوشوں میں ہیں اللہ تبارک و وطالعہ کرم فرمائے اور میں وہ ساری باتیں پوری تاریخ ایک مناسب وقت میں آپ کی خدمت میں ان اللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آئیے اور اس آئے کے مقدسہ اس حصے کی طرف کہ جو میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی ہے قرآن مجید و قرآن حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ فرمایا گیا قبضا مین تحریر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاری حبیب کریم علیہ السلام کو نور فرمایا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ نور وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی چمکدار ہو اور جس پر اپنی روشنی ڈالے اس کو بھی چمکدار بنا دے مثال کے طور پر دیکھیے سورج نور ہے اور سورج کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ خود بھی چمکدار ہے اور جس پر اپنی روشنی ڈالتا ہے اس کو بھی چمکدار بنا دیتا ہے تو نور وہ ہے کہ جو خود بھی چمکدار ہو اور جس پر روشنی ڈالے اس کو بھی چمکدار بنائے سورج نور ہے خود بھی چمکدار ہے جس پہ روشنی ڈالتا ہے اس کو بھی چمکدار بنا دیتا ہے مگر یاد رکھنا سنی مسلمانوں سورج کے نور کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے جس آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھتے ہیں جس آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں اس آئینے کو آپ دوپہر میں سورج کے نیچے رکھیں ظاہر کو چمکائے گا को کو نہیں چمکائے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سورج کی روشنی جناب اس آئینے کو توڑتی ہوئی یا پھاڑتی ہوئی یا کراس کرتی ہوئی وہ مہاراجا اور پھر پیچھے سے والی چیزوں کو بھی وہ چمکائے تو سورج ایسا نور ہے کہ جو خود بھی چمکدار ہے اور دوسری چیزوں کو بھی چمکاتا ہے لیکن سورج صرف ظاہر کو چمکاتا ہے پیارے مصطفیٰ نور ہے جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں بات کو بھی چمکاتے ہیں جو دلوں کو بھی چمکاتے ہیں ہزاروں کو بھی چمکاتے ہیں جو سوچوں کو بھی چمکاتے ہیں فکروں کو بھی چمکاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سننی جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے تو پیارے مصباح کا نور ایسا ہے کہ حضور ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں بات کو بھی چمکاتے ہیں اللہ ہوا کی اب قرآن مجید و فرقان حمید کی پساحت اور بلاغت میں قربان جاؤں قرآن مجید و فرقان حمید نے کیا کہا تب جا تم منت نہ قرآن مجید و فرقان حمید کو اٹھائیے مبالیہ کیجیے اس نور کی راہ پر تنوین لگی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں تنوین کس کو کہتے ہیں بچپن میں اگر آپ نے فائدہ پڑا تو ضرور پڑھا ہوگا آپ نے کہ دو زبر دو زیر دو پیٹ کو تنوین کہتے ہیں اب ذرا نور پہ دیکھیے اس کی راہ پر تنوین لگی ہوئی ہے علماء علماء کے نام فرماتے ہیں کہ یہ تنوین تعدیم ہے یہ تنوین محبت ہے اب مانا اس کا یہ نہیں ہوگا کد جا تم اندازہ نورو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا بلکہ مانا یہ ہوگا قد ہی نورو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑا نور آ گیا بہت وسیع نور آ گیا اللہ اکبر تو قرآن حضور کے نور کو وسیع کیا ہے جس طرح سورج کے نور جس طرح سورج کو ناپا نہیں جا سکتا جس طرح چاند کو ناپڑھ نہیں جا سکتا اسی طرح دھورے متپا کو بھی نا نہیں جا سکتا فرمایا پرمایاں نور تمہارے پاس اللہ تبارا و بچانک کی طرف سے بہت بڑا نور آ گیا بہت وسیع نور آ گیا اور یہاں پر عماع محبت کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ سورج بھی نور ہے چاند بھی نور ہے ستارے بھی نور ہیں اور آمنا کے لال پیارے مصطفا بھی نور ہے میں تمہیں شہرائی میں لے جا کے سمجھاؤں کہ دیکھو لالٹین میں جو چل رہا ہے یہ بھی نور ہے یہ بلک کی اور یہ بلک میں جو روشنی ہے یہ بھی نور ہے اسی طریقے سے جیس پتی کا جو پلین روشن ہے وہ بھی نور ہے چاند بھی نور ہے مومبتی کی جو آگ روشن ہے یہ بھی نور ہے ستارے بھی نور ہے سورج بھی نور ہے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ کوئی شک اگر موم بتی کو بجانا چاہے تو وہ بجا سکتا ہے یا نہیں آپ موم بتی پہ پھک ماریں جلتی ہوئی موم بتی بند ہو جائے گی اس کا پلین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی روشنی بج جائے گی اسی طرح سے یہ بلب کے اندر جو روشنی ہے اگر آپ الیکٹرک سپلائی کا بٹن بند کر دیں یہ روشنی بند ہو جائے گی اسی طرح سے گیس پتی کے اندر جو روشنی ہے اگر آپ اس کا وال بند کر دیں یا گیس نہ آئے تو وہ روشنی بند ہو جائے گی تو لالٹین کی روشنی کو پھوکوں سے بجایا جا سکتا ہے مومبتی کی روشنی کو پھوکوں سے بجایا جا سکتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں سنی مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کوئی سورج کی روشنی کو بجا سکتا ہے سورج کے نور کو بجا سکتا ہے کیا کوئی کان کے نور کو بجا سکتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ شاہ صاحب اس کو نہیں بجایا جا سکتا تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ موم بتی جو روشن ہے یہ بھی نور ہے یہ بلک جو روشن ہے یہ بھی نور ہے اور یہ پتی میں جو روشنی ہے یہ بھی نور ہے چاند بھی نور ہے ستارے بھی نور ہے سورج بھی نور ہے لیکن ان کی روشنی کو تو بجھایا جا سکتا ہے ان کی روشنی کو بجھایا کیوں نہیں جا سکتا تو دوستوں یاد رکھنا کہ جواب یہ ہوگا کہ یہ چھوٹا نور ہے اس وجہ سے بوجھ سکتا ہے وہ بڑا نور ہے اس وجہ سے نہیں پوچھ سکتا پر میں سب من آپ کو ملتا ہی ہم نے تجھے بڑا نور بنا دیا بھیجا ہے کیا مطلب باقی سوتے کتنی ہی کوشش کر لے مسربا تیرے نور کو بجا نہیں سک رہی ہے کہ تیرے نور کو سے بجا لے لیکن تیرے نور کو ہم نے بڑا بنایا ہے باقی سوتے کتنی کوشش کر لے تیرے نور کو بجا नहीं سکتی ہے ہم نے تیرے نور کو بسمت دی ہے کہ بعد میں آنے والے تیرے گلاب کے کہیں گے کہ بنا کمال ہی کشفت خلام بھی ہی حسمت گیپا بھی کما گیسمت سلو ہلے بہار دوستو یاد رکھنا کہ دنیا آج پوری طاقت لگا دے آمنا کے نال کے نور کو کوئی بجا نہیں سکتا ہے کیونکہ پیارے مصطفیٰ کا نور چھوٹا نور نہیں ہے بلکہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ بڑا نور ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورج نور ہے لیکن سورج آدھی زمین کو روشن کرتا ہے سورج نور ہے لیکن سورج آدھی زمین کو روشن کرتا ہے پیارے مستفیٰ ایسے نور ہے کہ پیارے مستفیٰ کے ستے سے پوری کائنات روشن ہے ارے یہ فرق کیا ہے آج بھی اگر روشن ہے تو مستفیٰ کے نور سے روشن ہے میں گیا کہ پیارے ہم نے تیرے نور کو بڑا نور بنایا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤ کہ سورج کی روشنی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے صبح کے وقت سورج کی روشنی کم ہوتی ہے دوپہر میں سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے شام میں سورج کی روشنی پھر کم ہو جاتی ہے اور رات میں سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے مصطفیٰ ایسے نور ہے کہ ہر وقت مصطفیٰ کی روشنی ایک جیسی ہے جب تک وہ شاہی طور پر زمین پہ حیات تھے تو بھی حضور کی روشنی ویسی ہی تھی کہ جیسے اللہ نے عطا فرمائی آج مصطفیٰ قبر میں آرام فرما ہے خدا کی قسم آج بھی مصطفیٰ کی روشنی پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور میں پیارے ہم نے تجھے جو ہے بہت بڑا نور بنایا ہے تو سورج آگی زمین کو روشن کرتا ہے اور مصطفیٰ سے نور ہے کہ اگر مصطفیٰ اندھیروں میں مسکرا تو آپ کو گرے کو کہنا پڑ جائے کہ سامنے والی بیماریں ایسے ہوتی کہ جیسے سورج کی روشنی میں چمکا کرتی ہے حضور مسکرا دے تو میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ بہت عظیم ہے ام المین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا میں مقروم پیش کروں اس روایت کا اور آپ کو بتاؤں محبت والی زبان میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں کپڑا سی رہی تھی اور چراغ سامنے روشن تھا سوئی گر گئی اچانک اور چراغ بھی کل ہو گیا اور میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی لیکن سوئی نہیں مل رہی تھی اندھیرا تھا فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ اچانک میرے کمرے میں پوری روشنی پھیل گئی میں نے سے گھوم کے دیکھا تو دیکھتی ہوں کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم حجرے میں لاخل ہو گئے دوستوں یاد رکھنا کہ سورج نور ہے آمنہ کے لال بھی نور ہے اب میں تمہیں بتاؤں کہ چاند چمکتا ہے سورج کی روشنی سے کہ جب سورج روپ ہو جاتا ہے وہ اپنی طرف چاند کی طرف کرتا ہے تو چاند چمکتا ہے تمہاری کہتی ہے کہ چاند چمکتا ہے سورج کی روشنی سے ہماری سیت کہ چمکتا ہے تو پیارے کی روشنی سے بولوں کتاب اے پیارے ہم نے تجھے بہت بڑا دور بنا کے بھیجا ہے ایک اور بات میں آپ سے کروں اور موضوع کی طرف آؤں کہ دیکھو سورج کی روشنی سے اگر کوئی بچنا چاہے تو مجھے بتائیے بچ سکتا ہے یا نہیں بالکل بچ سکتا ہے بند کمرے میں آپ چلے جائیں سورج کی روشنی سے بچ جائیں گے تہ میں آپ چلے جائیں سورج کی روشنی سے بچ جائیں گے قبر کی گہرائیوں میں بندہ زمین کی گہرائیوں میں پہنچ جائے سورج کی روشنی سے بچ جائے گا راڑ کے اندر پہنچ جائے سورج کی روشنی سے بچ جائے گا لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میں پیارے مصطفیٰ کی روشنی سے بچ جاؤں خدا کی قسم نور مصطفیٰ کی وہ چمک ہے کہ مصطفیٰ کا نور قبروں میں پہنچ جاتا ہے مصطفا انور دانوں میں پہنچ جاتا ہے مصطفا کنور بند قمروں میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا نور نہیں ہے نور اے پیارے مصطفیٰ ہم نے تجھے بہت بڑا نور بنا کے بھیجا ہے تو جس طرح حضور کے نور کو کوئی نہیں بجا سکتا اللہ تو اب میں تھوڑا سا واپس آ کے گفتگو کو اور کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس میچنگ میں بیٹھنے کا اور اس کے رسول کا ایک سرور ملے اور محبت اہل دائب کا ایک مزہ آپ کو محسوس ہو اب مجھے بتائیے کہ اکالب اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس نور سے چمکے کیا ان کی چمک میں کوئی فرق پڑا آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدی حضرت ابو بکر آتے ہیں مصطفیٰ کے نور کی روشنی لیتے ہیں تو صدیق کے بن کے چمکتے ہیں عمر اتنے خطاب آتے ہیں مصطفیٰ کی روشنی ان پہ پڑتی ہے تو فارو کے آزم بن کے چمکتے ہیں عثمان خن آتے ہیں نسبت مصطفیٰ سے قائم ہوتی ہے تو دنیا کن نورین کہہ کے پکار رہی ہے مولا بھی آتے ہیں تو مصطفیٰ انہیں مشکل کشا بنا دیتے ہیں تو جو لوگ حضور کریم علیہ السلام کے نور سے چمکے وہ خوب چمکے مجھے بتاؤ آج باقی قوتیں کتنی کوشش میں ہیں کہ ابو بکر صدیق کی عصمت کے چرچے کم ہو جائیں ہمارے فاروق کی عصمت کے چرچے کم ہو جائیں حضرت اسلام علی کی عصمت کے چرچے کم ہو جائیں لیکن مجھے بتائیے کہ ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے فاروق اعظم عثمان مولا علی کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے, جو ہے کہ ان کی نسبت بڑے نور سے ہے جس طرح بڑے نور کو کوئی بچا نہیں سکتا اس طرح فلفا راشدین کی چمک کو بھی, بھی ختم نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی باتیں کرتا رہے کتنی غلیظ گالیاں نکالتا رہے یاد رکھنا کہ میرے طلفۂ راشدین کی عظمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے تو جو لوگ حضور کے پاس آئے اور حضور کی نسبت سے چمکے وہ خوب چمکے اب میں موسوم کی طرف آتا ہوں اور اپنی زبان کو صبح اللہ سے پر رکھو تمنی مسلمانوں اب میں تم سے پوچھتا ہو کہ جس نے نسبت سے رسول کو حاصل کیا وہ ایسے چمکا کہ اس کی چمک ختم ہونے والی نہیں ہے تو جن لوگوں نے اس نور مصطفیٰ میں پرورش پائی ہو ان لوگوں کی چمک کا کیا ہوگا مجھے بتاؤ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہا ان کی چمک کا کیا حلم ہوگا حضرت مولانی کر ملتا حسول کریم کہ جنہوں نے فوج رسول میں تربیت پائی ان کی چمک کا کیا حلم ہوگا حضرت سیدنا امام حسن جنہوں نے فوز رسول میں پرورش پائی گندے رسول پہ بیٹھا کرتے تھے اور میرے مصطفی حسن کو لے کے چلا کرتے تھے تو انہوں نے کیسی چمک پائی ہوگی اور میرے امام عالی بتا کہ جنہیں پا رہا یارے مصطفیٰ اپنی بوت لمٹایا کرتے تھے تو میرے امام علی مقام کی چمک جو ہے وہ کسی طرح کی ہوگی یاد رکھنا کہ جس طرح پیارے مصطفیٰ کے نور کو کوئی بجا نہیں سکتا اسی طرح فاطمہ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا مول آلی کے نور کو کوئی بجا نہیں سکتا میرے حسن کے نور کو کوئی بجا نہیں سکا اور میرے پیارے حسین کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ نور کریم علیہ و سلام، حضور کریم ول سلاط وسلام کی گود میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں انہوں نے حضور رسالت عماد علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں ابتدائی ایام میں ان شہدوں نے دیکھا ہے تو فرمایا گیا کہ تب جا تو منتاہ نور احتیاار محبوب ہم نے تجھے نور بنا کے بھیجا ہے اب آئیے ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کی ذات مسعود کی طرف چلتے ہیں اور مورشید نے کیا کہا روایتیں کیا موجود ہے ہمارے حضور کیا فرما رہے ہیں وہ ساری باتوں کی طرف میں آپ کے دھیان اور آپ کی توجہ لے کر کے آگاہ ہوں امام عالی مقام امام حسین ابھی دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے میں ایک روایت کا مقوم پیش کرتا ہوں تاکہ بعد آپ کے دماغوں میں ابتدا سے بیٹھ بیٹھتی چلی جائے ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے امام علی مقام کہ رسول کریم علیہ السلام کی پیاری چچی حضرت عمومے پتل بنت حارث رضی اللہ تعالی اللہ رسول کریم علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس کی اہلیہ ایک رات کو بڑا عجیب و غریب خواب دیکھتی ہے خواب میں کیا دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے جسم ناز کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں ڈالا گیا ہے اب جب انہوں نے یہ خواب دیکھا اور جب بیدار ہوئی تو ڈر کی گئی سہم سی گئی بعض مرتبہ یاد رکھیے گا کہ خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں دکھنے میں لیکن ان کی تعبیر اس خواب کے مطابق مقابلے میں کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے بہت فرق ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں امام علی بقام امام حسین رضی اللہ تعالیوں کے سچے غلام حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ سلط والام کے مزار شریفہ کی مٹی جمع کر رہے ہیں اور بات لکھنے والوں نے لکھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی جسم ناز کی ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں اب جب بیدار ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ بہت پریشان ہوئے کہ آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اب مجھے بتائیے کیا علم کی دنیا میں کوئی میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا امام شاخی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے آدھے انسانوں کی عقل ایک طرف اور ابو حنیفہ کی عقل ایک طرف کہ کوئی شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتا امام اعظم ابو حنیفہ جب خواب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور علم اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر علم سریا تارے کے قریب بھی ہوتا تو پارک کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتا تو علماء نے دیکھا کہ سریا تارہ تمام تاروں میں بڑا ہے اور پارکون نسل میں سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہے علم اگر سریا تارے کے قریب بھی ہوتا تو پارت کا رہنے والا وہ شخص اسے باہر سے بھی حاصل کر لیتا اللہ اکبر امام اعظم کے علم کی یہ وسط ہے امام اعظم نے خواب دیکھا پریشان ہوئے تابر ہویا کہ مہر اس وقت علامہ ابن اتنے موجود تھے امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس گئے بڑا لمبا سفر آپ نے کیا اور ان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ حضور ایک رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے ابن سیرین نے کہا میں آپ کو ایک تکلیف دوں گا کہ آپ کو اپنی کمیز اٹھانی پڑے گی پشت پر سے کو کمیز اٹھانی پڑے گی اور اپنی پشت ننگی مجھے دکھانی پڑے گی امام اعظم ابو حنیفہ نے پشت پر سے اپنی بلکہ کمیز کو اتار دیا ابن سیرین آپ کے دونوں شانوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اتنے سیریز میں دیکھا کہ دونوں شانوں کے درمیان میں ایک فل کا نشان ہے کہا ابو حنیفہ تمہیں مبارک ہو تم وہی ابو حنیفہ ہو کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ پارت کے قریب ہوگا تو پارس کے رہنے والوں میں سے ایک شب اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم فقہ کی تدمی کرو گے تم دین کو بہت آسان کر کے بہت آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو گے کہ خواب کی تعبیر یہ ہے تو آپ غور فرمائیے کہ بندہ بعض مرتبہ خواب کچھ دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے اللہ ام فضل سے ہار خواب دیکھتی ہیں کہ حضور کریم السلام کے حضور کریم علیہ السلام کے جسم میں کا ایک حصہ کاٹ کے ان کی گوز میں ڈالا گیا ہے جب اٹھی تو پریشان تھی سہمی ہوئی تھی میرے آقا کریم علیہ سلاط وسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کوئی ریب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے جب اپنی چچی جان کو پریشان دیکھا تو گویا فرمایا میری چچی جان آج آپ بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے ارد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کشی جان آپ خواب کو بیان کریں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتی ہوں اس کو بیان کرنے کی میں طاقت نہیں پاتی ہوں بڑا عجیب خواب ہے کہ جس سے میں ڈر گئی ہوں میرے آقا گویا مسکرائے اور فرمایا بیان تو کرو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم میں ناس سے ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈالا گیا ہے اللہ ہوا خبر حضور کریم علیہ السلام نے جب کبھی سنا تو گویا میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا میری پیاری تشریجان جانتی ہے اس خواب کی تعریف کیا ہے نہیں میں تو ڈر گئی ہوں فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور صاحبزادے پیدا ہوں گے جو تمہاری گود میں دیے جائیں گے خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ السلام نے جیسی تعبیر بتائی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پانچ شامان چار ہجری کو اس دنیا میں جل رضر ہوتے ہیں اللہ اکبر جس زمین پہ تشریف لائے وہ مدینے کی سرزمین ہے جس گھرانے میں تشریف لائے دنیا کا کوئی گھرانہ حسین کے گھرانے سے مقابلہ نہیں کر سکتا کسی کے نانا ایسے نہیں ہے جیسے حسین کے نانا کسی کی نانی ایسی نہیں ہے جیسے حسین کی نانی کسی کی والدہ ایسی نہیں ہے جیسے حسین کی والدہ کسی کے والد ایسے نہیں ہے جیسے حسین کے والد کسی کا بھائی ایسا نہیں ہے جیسے حسین کے بھائی کسی کے رشتہ دار ایسے نہیں ہے جیسے حسین کے رشتہ دار امام علی مقام پانچ شہبان چار ہجری کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہے حضور کریم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی سلائی حضرت فاطمہ کے یہاں ایک شہزادے پیدا ہوئے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے جب اس خوشخبری کو سنا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور کریم علیہ السلط نے بڑے تیز قدموں کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا اور یاد رکھیے گا یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خوبی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سلام جب چلتے تو بندہ کتنا ہی تیز چلنے والا ہو میرے آقا آگے ہوتے تھے وہ پیچھے ہوتا تھا اور ایک اور خوبی میں آپ کو بتاؤ کہ حضور جس وقت مجمے میں چلتے تو بےشمار لوگوں کے قد بڑے تھے اس دور میں جس وقت حضور مذمے میں چلتے تو بڑے قد والا آدمی چھوٹا لگتا سب سے زیادہ قد اونچا پیارے مصطفیٰ کا معلوم ہوتا تھا شان ہے حضور رسالت حضورت ماسلم کی اللہ اکبر حضور کریم علیہ السلام نے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کیا اور سیدھا اپنی شہزادی فاطمہ کی یہاں جلوہ گر ہوئے اللہ اکبر کسی نانا کو شاید اپنے نوازوں سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی پیارے مصطفیٰ کو اپنے نوازوں سے ہے اور میں کہتا ہوں کسی کہ بھی نوازوں کو اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت اصل نے کریمین کو پیارے استفا سے ہے حضور کریم علیہ اللہ تلام تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے لیا تشریف لانے کے بعد فرمایا میرے بیٹے کو میری گود میں دو اب اپنی زبان کو زبان اللہ سے تر رکھنا خاموش منہ بن کر کے مت بیٹھنا فرمایا میرے بیٹے کو میری گود میں دو حضرت عمیں قدر بنت حارث اٹھاتی ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا اب وہ تعبیر بھی پوری ہو رہی ہے اٹھاتی ہے اٹھانے کے بعد امام علی مقام کو پیارے مصطفیٰ کی گود میں دے دیتی ہے حضور کریم علیہ سلاق و حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں امام علی مقام نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اپنے اوپر چمکتے ہوئے کسی چیز کو دیکھا تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور میں کہتا ہوں کہ کتنا خوش نصیب گھرانا ہے اور آپ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے تو فاطمہ نے سب سے پہلے جب اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے حضرت مولانی کر منتابر کریم کے کل میں گفتگو کر رہا تھا اور ایک بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل بتاؤں گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی پیدائش ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا ابو طالب نے کہا کہ اے محمد آپ دیکھیں کہ میرا بچہ دیکھ نہیں رہا ہے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے حضور نے فرمایا میری گود میں دو جب وہ حضرت مولا علی کو حضور کی گود میں دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ عبد ال کریم نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہہ رہے مصطفیٰ کو دیکھنے لگ رہے جب مولانے جوان ہوئے تو حضور نے ایک موقع پہ, پہ پوچھا ہی میں تمہارے بچپن کا ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں اور ایک بات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی تو تم نے فوراً آنکھیں نہیں کھولی تھی اور جب میں آیا اور میں نے تمہیں اپنی بھوک میں لیا تو تم نے اپنی آنکھیں کھولی حضور دل میں خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلے جب آپ کھلے تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرو چہر مصطفیٰ کو دیکھو اللہ اکبر حضرت سیدہ نے آ کے کھولتے ہی سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کی حضرت مولا علی نے آ کے کھولتے ہی سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کی حضرت امام حسن نے آ کے کھولتے ہی سب سے پہلے چہرۂ مصطفیٰ کو دیکھا اور حضرت امام حسین نے بھی آپ کے کھولتے ہی سب سے پہلے چہرے میں اتفاق دیکھا میرے آکا حسین کو دیکھ رہے ہیں اور حسین میرے آتا کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکثر اب کیا, کیا میرے حضور کریم علیہ السلام نے میرے حسین کے کانوں کو قریب کیا یا خود قریب ہوئے اور افزان دینی شروع کی حضور کریم علیہ السلام نے ایک کان میں ازان کہی اور دوسرے کان میں عقامت کہی اے لوگوں یہ معمولی بات نہیں ہے حسین کے کان میں آزان پیارے مستعفی دے رہے ہیں توحید و رسالت کی آواز زبان رسالت سے حسین کے کانوں میں گونج رہی ہے آج یہ کوئی اور اذان نہیں دے رہا پیارے مستفیٰ آزان دے رہے ہیں تم نے شاید دیہ نہیں دیا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ لوگ آئے حضور کے پاس کہ حضور جب بلال ازان دیتے ہیں تو بلال کی زبان میں لکنت ہے اشحد وننا کے بجائے اسحد وننا کیسے ہے بعض لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں تو حضور ایسا کریں کہ موسم بدل دے اذان صبح کی کسی اور سے دلوائے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عبداللہ اب ابن مقدوم اذان دیں گے نابینا صحابی سے آزان دے دی جی امی حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آج آپ کی مسجد میں آزان نہیں ہوئی ہے اردو نے فرمایا آزان تو ہوئی ہے پھر ازان کس نے دی ہے ازان عبداللہ ابن اتنے نے دی ہے جبری کرتے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تو ازان بلال کی پسند ہے جب تک بلال آزان دے گا نہیں صبح کا سورج شروع ہوگا نہیں بلال کا مقام ہے بلال غلام ہے پیارے مصطفیٰ کے تو جب بلال کی ازان کا یہ مقام ہے ایمان سے کہہ دو میرے آقا کی ازان کا کیا مقام ہوگا آقا کریم علیہ السلام ازان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ ہوزانے ہم بھی دیتے ہیں کسی سنی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو وہ علماء کرام سے آزان دلواتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بچوں کے کانوں میں آزان دی ہوگی ہماری آزان میں اور پیارے مصطفیٰ کی آزان میں زمین آسمان کا فرق ہے پیارے مصطفیٰ آزان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اس اکبر اللہ اس اکبر اللہ اس اکبر میرے بیٹے سن لے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے حسین نے اس سبق کو میدان اتر بنا میں بھی یاد رکھا وہ ہم مستفا تعلیم دے رہے ہیں بیٹا میری زندگی میں ایک وقت آئے گا ایک سلطنت کا بادشاہ رہے گا میں یدید سب سے بڑا ہوں سوبے کا گورنر رہے گا میں یتیش سب سے بڑا ہوں تیرے سینے پہ بیٹھنے والا شیور رہے گا میں سب سے بڑا ہوں سب کو بتا دینا میرے نانا نے میں سب ہے کوئی نہیں ہے اگر بڑی سات ہے تو ہمارے خدا کی بڑی سات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ کو اکبر تو ہی دو رسالت کی آواز زبان رسالت سے حسین کے کانوں میں پہنچ رہی ہے اس کے بعد حضور فرماتے ہے اشحد اللہ الہی اللہ اشحد اللہ الہی اللہ, اللہ, الہی اللہ میرے بیٹے سن لے میں کبائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اپنی زبان کو زبان اللہ سے کر رکھنا تمنی مسلمانوں ہم بھی کہتے ہیں اشحد اللہ علائی سزلہ الحد اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے میں بڑے مشرے سے پوچھتا ہوں بتاؤ بادن کیا ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے دیدار کیا ہے درشن کیا ہے وہ نانا مصطفے کہ جس نے رات کی رات اپنے پروتار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پلک پر یہاں زمیں میں رکی کی شادی متی کی دھو وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفات اٹھ رہے تھے سبار سلح تیری تجھی کو سیوا ہے بینی آزی. کہیں وہ جوشےانی کہیں تقاضے سال کے تھے اللہ اکبر یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اگر میں تاریخ کی طرف میرا جانا نہیں ہوتا تو میں آج حضور کی آزان پہ گفتگو کر رہا یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی آزان میں کیا درد دے رہے ہیں ہمالیہ مقام کو اور میں قربان جاؤں حافظ حسین پر کہ حسین وقت آخر تک بھی اس سبق کو نہیں بھول رہے ہیں اردو نے کریم علیہ السلام نے الزام دی اب کیا فیل کیا اب اپنی زبان ناز امام حسین کے منہ میں داخل کر دی ہمیں محبت ہے نا اپنے بچوں سے کیا کبھی ہم نے ایسا فیل کیا جن کرتے ہیں لوگ بات ماں باپ کو اپنے بات والدین اور خصوصاً والد ایسے ہیں جو اپنے بچے کو گود میں نہیں دیتے اس کی ناک بہ رہی ہے احساس کر دے گا ماد اللہ بچے کو دور رکھا جاتا ہے محبت سے پیار سے لیکن یہ حضور کی حضور کریم علیہ السلام کی یہ ساری باتوں پہ غور کرنا کہ حضور ہمیں بچوں سے پیار کا حکم دے رہے ہیں محبت کا حکم دے رہے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے اپنی زبان ناک حسین کے منہ میں داخل کر دی ابھی ماں کا دودھ زبان حسین سے نہیں لگا زبان رسول زبان حسین سے مت ہو گئی وہ یاد یہ اس بات کی سریل ہو گئی اب اس زبان سے جو نکلے گا وہ فخ ہوگا اس زبان سے جو نکلے گا وہ سک ہوگا اب حرام اس زبان سے گزر نہیں سکتا گندی باتیں اس زبان سے نکل نہیں سکتی اب حضور نے کیا دیا اور حسین نے کیا لیا یہ تو دینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں یا پھر لینے والے حسین جانتے ہیں لیکن ہاں یہاں ایک مسئلہ حل ہوا کہ امام علی مقام نے پیدائش کے فوراً بعد زبان رسول کو چوسا پیدائش کے فوراً بعد زبان رسول کو چوسا آج لوگ بڑا گڑ گڑاتے ہیں اور روزانہ میں میڈیا پہ دیکھتا ہو کہ لوگ بڑی عظیب و غریب حرکت کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین سے مر گئے میرا حسین پیاس ہو مر گیا حسین پانی کے لیے چڑھ حسین پانی کے لیے چڑھ میں کہتا ہوں بے بسو جی حسین نے پیدا ہوتے ہی گی رسول میرا کو ٹوسا ہو کیا بہار پانی حسین کو پیاسا رکھ سک ہے تم کہتے ہو حسین مردے پانی کے لیے میں کہتا ہوں پانی ترتا نب حسین پر لگنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اللہ اکبر اب میرے حضور نے فرمایا کہ علی ان کا نام رکھو آپ اپنے شہزادے کا نام کیا رکھیں گے کل کی گفتگو کو یاد رکھے حضور جب آئے تو ابو طالب اور فاطمہ بنت کے اسد سے فرمایا اپنے بیٹے کا نام رکھو کی کہ آپ نام رکھے حضور نے آپ کا نام علی رکھا حضور نے فرمایا علی اور فاطمہ سے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھو اور کی یا رسول اللہ نام تو آپ ہی رکھیں گے ابھی یہ گفتگو جاری ہے توجہ فرمایا ابھی یہ گفتگو جاری ہے نام کے بارے میں سے جبری لمی حاضر خدمت ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بچے کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے شہزادے کا نام اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے شہزادے شبیر کے نام پہ نام رکھے اللہ تعالی فرماتا ہے تو شبیر اور شبر یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں عربی زبان میں اس کا معنی ہوگا حسن اور حسین تو حضور کریم علیہ السلط والسلام نے اپنے شہزادے کا نام حسین رکھا اب یہاں پہ روایت سن لیجیے حدیث شریف میں آتا الحسن والحسین و اور من معنی جنت حسن اور حسین جنت جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں عرب کے زمانے جہلیت میں یہ نام کسی کے نہیں تھے حسن اور حسین اس نام کا کو کوئی بندہ نہیں آپ دکھا سکتے ہیں حضرت مقدل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ نام مبنی رکھتے یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے نوازوں کا نام حسن اور حسین رکھا یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے دعا کی دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ ساتھ میں روز ان کا عقیقہ کرا سر کے بالوں کو اتارو اور اس کے وزن کے برابر چاندی کو سبقہ کر دو چاندی کو خیرات کر دو اب آئیے وہ روایتیں کہ جن میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام آپ کو پتہ چلے گا حضور کریم علیہ سلاد و فرما رہے ہیں کوئی مورخ کی بات نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی بات ہے تو میں اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبان کو آپ زبان اللہ فکر رکھے حضور نے فرمایا پروایا حسینی من الحسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں گویا کہ یہ حضور قربت بتا رہے ہیں قربت کو ظاہر کر رہے ہیں حسین و منی من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بویا حسین کی محبت مجھ مصطفیٰ کی محبت حسین سے پیار مصطفیٰ سے پیار حسین سے عید مصطفیٰ سے عید حسین سے دشمنی مصطفیٰ سے دشمنی حسین سے بغاوت مصطفیٰ سے بغاوت حسین کی شہادت مجھ مصطفیٰ کی شہادت حسین بن نیمانہ من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور یاد رکھنا باقی حسین کی شہادت کے پیارے مصطفیٰ کی شہادت ہے حضرت علی شہید ہوئے فاروق آزم شہید ہوئے عثمان غنی شہید ہوئے بے شمان شہید ہوئے تاریخ کی برف کردانی کر دو فاروق آزم کی شہادت پر آسمان سے خون نہیں برتا زمین سے خون نہیں نکلا عثمان غنی کی شہادت پر آسمان سے خون نہیں برتا زمین سے خون نہیں نکلا مولانی کی شہادت پر آسمان سے خون نہیں برتا زمین سے خون نہیں نکلا صرف ایمان حسین کی شہادت پر آسمان سے خون برسا زمین سے خون نکلا کیوں اس لیے کہ یہ حسین کی شہادت نہیں ہے یہ مصباح کی شہادت ہے اب زمین بھی روئے گی آسمان بھی روئے گا انسانیں بھی روئے انسان بھی روئے گے فریجیں بھی روئیں گے کیوں اس لیے کہ یہ حسین کی شہادت نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی شادت ہے فرمایا میرا حسین وہ منی وہ انام حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اکبر ایک جگہ حضور فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی حضرت ڈاجر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی نو حضور نے فرمایا جسے پسند ہو کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھتے تو وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھے حضرت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام ایک روز مدری شریف میں تشریف لائے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے یہ کہنا تھا کہ امام علی مقام دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے حضور نے امام علی مقام کو اپنی گود میں لیا اور پھر سرکار نمبر پر رونق افروس ہو گئے اب کیا ہوا کسی بھی چھوٹے بچے کو آپ گود میں لیں گے اگر آپ کی داڑھی ہے تو بچہ اپنی انگلیاں آپ کی داڑھی میں داخل کر دے گا تو امام علی مقام نے اپنی انگلیاں حضور کریم علیہ السلام اسلام کی ریش مقدسہ میں داخل کر دی حضور کریم علیہ السلام نے امام علی مقام کا منہ کھولا منہ کھول کے بوسا لیا پورا منہ کھولا اور منہ کھول کے بوسا لیا اور کہا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا تو بھی حسین سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی مولا محبت فرما اللہ میں حسین سے محبت کرتا تو بھی حسین سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے اس سے محبت فرما ہم امام علی مقام کی محبت میں یہاں پہ بیٹھے ہیں یقینا اللہ تعالیٰ ہم سنیوں سے محبت فرما رہا ہے یقینا اللہ تعالیٰ ہم سنیوں سے محبت فرمارا ہے اور آگے آئیے حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام امام علی مقام کے لعابِ بہن کو کس طرح چوستے ہیں سنیے یم سخ تو لواب السین نہیں کما جس طرح سچا کھجور کو چوستا ہے اس طرح حضور امام علی مقام کے لعابِ دہن کو چوسا کرتے تھے مجھے بتاؤ ہے کسی نانا کو اپنے ہم ماپے سے تھی محبت حضور کریم علیہ و السلام سے محبت اپنے پیارے شہزاد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ سے ایک موقع تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہب شریف کے سائے میں جلوا گئے تھے سامنے سے امام علی مقام گزرے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا جانتے ہو یہ صاحب جو سامنے سے گزر رہے ہیں یہ آسمان والوں کو تمام زمین والوں میں سب سے زیادہ محدود ہے آسمان یعنی آسمان والوں کو زمین والوں سے سب سے زیادہ محدود ہے علامہ جامع رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ پر انہوں نے لکھا کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کے ایک جانوں پر حضور کریم علیہ السلام کی شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے جانو پر امام علی مقام امام حسین بیٹھے ہوئے تھے جبری نمی حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قبارک کا تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس یکجا نہیں رہنے دے گا ان دونوں میں سے ایک کا جلدی انتقال ہو جائے گا اب فیصلہ آپ پر ہے آپ کس کو دینا چاہتے ہیں اختیار وسلم دیکھیے آپ کس کو دینا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے خیال فرمایا اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی مولانی کو تکلیف ہوگی ان کے بھائی حسن کو تکلیف ہوگی اور میں اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی تو مجھے اپنا سم پسند ہے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد حضور کریم علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم ربی اللہ تعالموں کا انتقال ہوتا ہے اب اس واقعے کے بعد جب کبھی امام علی مسلم سامنے سے آتے تو حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام آپ کی پہچانی کو بوسا دیتے اور اپنے غلاموں سے فرماتے یہ حسین ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے یہ حسین ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے اللہ اکبر حضور کریم علیہ سلاۃ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعید السلم رضی اللہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آپ کے نواسے ہیں انہیں کچھ عطا کریں حضور کریم علیہ اللہ سلام نے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن کے لیے میری حیبت اور سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرمت اور تھکاوت ہے یہ دونوں چیزیں یہ چار چیزیں میں دونوں شہزادوں کو عطا فرماتا ہوں حضرت جعفر صادق بن محمد فرماتے ہیں اس کا مقوم پیش کرتا تھا ایک روز سید کو زہرا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو حضور کریم علیہ سلاطلام نے دونوں شہزادوں سے فرمایا میرے سامنے پشٹی کرو اب دونوں شہزادوں کی پشٹی ہو رہی ہے بویا ایک طرف میرے حضور ہے ایک طرف سیدہ فاطمہ ہے اور سامنے دونوں شہزادوں کی گفت کو کشتی ہو رہی ہے اب اپنی سبحان کو سبحان اللہ فطر رکھے حضور حسن سے فرما رہے ارے حسن حسین کو پکڑو حسن حسین کو پکڑو حسین کو, کو یہاں سے پکڑو گویا حسین کو یہاں سے پکڑو حضرت کے فاطمہ مسکرائی حس کرتی ہیں بابا جان حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں آپ حسین سے فرمائے نا حسن کو پکڑو یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو وہ فاطمہ وہ دوسری طرف دیکھ وہ جبریل ہے حسین کو کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑو تو میں یہاں حسن سے کہتا ہوں حسین کو پکڑو اللہ اکبر یہ یسیدی آ کے کھول کے دیکھ کے تو صحیح کہ شہزاد عام رسول کریم علیہ السلام کا کیا مقام ہے کہ کشتی ہو رہی ہے تو جبریل ابھی اسی طرح سے یہاں پر موجود ہے اللہ اکبر حضرت کے رضی دربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسن و حسین علیحا فرماتے ہیں کہ حضور کریم ولیسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین دونوں نمے شہزاد اور عمر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ مہینے کا فرق ہے اور بعض مرتبہ جب کچھ مہینے کا فرق بچوں میں ہوتا ہے تو دونوں برابر برابر لگتے ہیں امام حسن امام حسین فرماتے ہیں ابو برے دونوں حضور قدبہ ارشاد فرما رہے ممبر شریف پہ رونق پروس ہو کے اب جب حضور قطبا ارشاد فرماتے غلام تو موجود ہو گئے یہ دونوں شہزادے سامنے سے آ رہے تھے آ رہے تھے چل رہے تھے گر رہے تھے دونوں نے سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض پہنے ہوئے تھے دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض پہنے ہوئی تھی چل رہے تھے گر رہے تھے اللہ اکبر حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض کبھی پہنا کرتے تھے کہ حضرت جاگر ابن سمرہ فرماتے ہیں ربی اللہ عنہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا رات کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ چاند آسمان پہ بڑی آب و پاپ کے ساتھ چمک رہا تھا تو میں حضور کی زیارت کرنے حضور کے گھر میں داخل ہو گیا میں نے کیا دیکھا کہ حضور بستر پر محرے اختراعت ہے حضور نے سرخ رنگ کا بھاریدار لباس پیدا ہوا ہے حضور سو رہے ہیں حضور کے چہرے ناز کے بالکل اوپر چودری کا چاند چمک رہا تھا فرماتے ہیں کہ آج میں نے کہا کہ فیصلہ کر کے اٹھتا ہوں کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال خوبصورت ہے پر باتیں میں سامنے بیٹھ گیا کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا کبھی اس کی رانائی اور خوبصورتی کو دیکھتا کبھی پیارے مصطفیٰ کی رانائی اور خوبصورتی کو دیکھتا وقت گزرتا رہا آخری میں میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ چاند کی مصطفیٰ کے چہرے کے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے ارے چاند سے تجویز دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ داغ ہے مستفی کا چہرہ صاف ہے اللہ اکبر کو حضور بھی سرکن کی کمیز دھاری دار حضور نے پہنے اس سے یہ پتہ چل رہا اب یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں سر گنٹی دھاری دار قمیض پہنے ہوئے چل رہے ہیں گر رہے ہیں چل رہے ہیں گر رہے ہیں, ہیں،, ہیں. آپ کی بڑی سے بڑی مسجد میں کوئی خطیف ادبہ دے رہا ہو اور دو محدیت کے عالم میں ہوں نیچے سے اس قطیب کے بچے آ جائے جو چل رہے ہوں گر رہے ہوں کیا قطیب ممبر سے اٹھتا ہے بچوں کو اٹھاتا ہے گود میں بٹھاتا ہے یہاں دیکھیے مقام دونوں شہزادوں کا حضور کریم علیہ السلام علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور کریم علیہ السلام نے خطبہ دینا روک دیا دوران خطبہ یہ منظر دیکھا تو رتبا دینا روک دیا منبر شریف سے نیچے اٹھ رہے آگے بڑھے دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھایا ممبر شریف پہ آئے رونق افروس ہو گئے دونوں کو دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھاتے ہیں ممبر شریف پہ آئے رونق افروش ہو گئے اس کے بعد کیا فرمایا یہ بات بہت اہم ہے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ سوچ رہے ہو گے حیران کہ میں نے ایسا کیا اے میرے غلاموں تم سوچ رہے ہو حیران ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا فرمایا حضور نے جب وہ چل رہے تھے گر رہے تھے تو یہاں ممبر پہ بیٹھے ہوئے مجھے دیکھا نہیں گیا مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں ممبر شریف سے نیچے اترا اور میں نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور واپس میں ممبر شریف پہ بیٹھا اور دونوں شہزادوں کو میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا یہ بچپن کا واقعہ ہے اس کی لاج میرے حسین نے کربلا کے میدان میں رکھ دی خدا کی قسم رکھ دی کہ ایک وقت وہ تھا اے نانا ہم لننے تھے جب چل رہے تھے گھر رہے تھے تو آپ نے نمبر چھوڑ دیا خود دینا چھوڑ دیا نمبر سے نیچے اوپر آئے ہم کو اپنی خود دیا آج یہ وقت ہے نانا کہ آپ کے دین کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے پرچم اسلام کو دمکرانے کی کوشش ہو رہی ہے حسین ہو جائے گا اپنے گھرانے کو لٹا دے گا لیکن نانا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ آپ کے پرچم اسلام کو میں جھکنے نہیں دوں گا اور واقع میدان کربلا میں امام علی مقام نے اس واقعے کی لاج رکھی ہے اللہ ہوا حضرت سیدنا اسامہ بن ریت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک رات میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضور کریم علیہ السلام باہر تشریف لایا سرکار نے چادر مبارکہ اوڑی ہوئی تھی اور چادر مبارکہ میں دونوں طرف سے سامنے کے کوئی چیز حرکت کر رہی تھی اس کا مقوم میں آپ کو بتاؤں کوئی چیز حرکت کر رہی تھی میری جو حاجت تھی میں نے وہ حاجت پیش کی میرا جو کام تھا وہ کام میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا جب میں اپنی حاجت اور اپنے کام سے بارش ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں فرمایا پوچھو یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر میں کیا چیز حرکت کر رہی ہے دونوں طرف تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو حرکت دی چادر کھل گئی میں نے دیکھا کہ ادھر گود میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں ادھر حسین بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے اور حضور کو اپنے شہزادوں سے کتنی محبت ہے کہ رات کے وقت میں بھی اپنے شہزادوں کو اپنے سے الگ نہیں کر رہے ہیں یہ حضور کریم علیہ السلام کی محبت ہے ایک اور بڑی پیاری روایت حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل پید میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے حضور نے فرمایا حسن سے ہے حسین سے ہے اور میری بیٹی فاطمہ سے ہے فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا کرتے میرے بیٹوں کو میرے سامنے لاؤ حضور اپنے سین مبارکہ سے لگاتے اور اپنے دونوں شہزادوں کے جسموں کو سونگا کرتے تھے کیا کبھی ہم نے ایسا فیل کیا اپنے بچوں کے جسم کو سونگا ہو نن مننے بچوں کو کبھی ایسا ہوا حضور کیوں سنتے اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ حضور جب سیدہ فاطمہ جب حضور کے پاس آتی تو حضور پیشانی پہ بوسہ دیتے حضرت فاطمہ کے بالوں کو سنتے فرماتے فاطمہ مجھے تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے فاطمہ مجھے تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور یہ دونوں شہزادے حضور کے پھول ہیں تو حضور کو بھی ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی تھی اس وجہ سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے جو ہے جسموں کو سونا کرتے تھے ایک اور بڑی پیاری روایت حضرت ابو خریرا فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ان کانوں سے سنا کہ حضور کریم علیہ السلام امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے غور سے سنیے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اور امام حسین نے اپنے دونوں پاؤں حضور کے مقدس پاؤں پہ رکھے ہوئے حضور کے پاؤں پہ رکھے ہوئے حضور کریم السلام کو سلام پر ہیں اے منع منع شہداد چلا آج ہم کہتے ہیں عرق عظیم ہے کہ قدم رسول پہ پیار لگا اس وجہ سے عظیم ہے حسین کی عظیم ہے کہ حسین کے پاؤں پیارے مصطبہ کے پاؤں سے لگے ہوئے ہیں حضور کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے نننے قدموں والے چڑھا چنانچہ امام حسین چڑھتے گئے حضور فرمانے چڑھا چڑھتے گئے یہاں تک کہ امام علی مقام نے اپنے قدم حضور کے سینے مقدسہ پر رکھ دیے اپنے دونوں قدم حضور کریم علیہ السلام کے سینے پر رکھ دیے پس حضور نے ان کا منہ کھولا اور ایمان علی مقام کے منہ میں اپنا دعا پہ ٹہن ڈالا اور منہ کو چونگ لیا اور فرمایا اللہ تو اسے محبوب رکھ میں اسے محبوب رکھتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر اللہ اکبر. حضور کریم سلاۃ وسلام اپنے شہزادوں سے کس طرح سے جو ہے محبت فرما ہیں ایک مرتبہ اکثر حضور دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے ناز پہ بٹھاتے اپنے کندھے ناز پہ بٹھاتے اور دونوں شہزادوں کو لے کے چلتے اللہ اکبر اب ایک مرتبہ امام حسن کو اپنے کندے ناز پہ بٹھائے ہوئے ایک آشی کے رسول نے دیکھ لیا صاحب کے رسول نے عرض کرتے ہیں شہزادے کتنی پیاری سواری پہ سوار ہو حضور نے فرمایا سوار کو نہیں دیکھتے کتنا شاندار ہے سوار پہ نظر نہیں گئی یہ کتنا شاندار ہے حضور کو کتنی محبت اللہ اکبر زیر ابن زیات کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ام المن سارا اللہ اللہ حضور کریم علیہ السلام کا گزر ام الجی کا حضور کریم علیہ السلام گھر سے نکلے تو آپ کا گزر سیدہ فاطمہ کے گھر سے ہوا دروازے سے ہوا تو حضور کریم علیہ السلام نے امام میں علی مقام کے رونے کی آواز کو سنا نن شہزادے ہیں رونی کی آواز کو سنا حضور رگ گئے دروازے پہ دستک دی گویا مقوم یہ ہے اور فاطمہ جب کو تو فرمایا فاطمہ تم جانتی ہو حسین کے رونے سے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے یعنی اس کو نہ رلایا کرو اللہ اکبر یہ شان ہے امام میں علی مقام امام میں حسین ربی باہنوں کی امام علی مقام نے زندگی کے سات سال سات مہینے اور سات دن حضور کریم علیہ سلاطلام کی پرورش میں گزارے ہیں کیا کچھ نہیں سیکھا ہوگا نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں کیا کچھ نہیں سکھایا ہوگا اللہ اکبر امام علی مقام کے کی لوگ کس طرح سے عزت کرتے امام علی مقام کی جب محفل میں آ کے بیٹھتے تو ان کا ادب تھا کیا ہوتا ایک مرتبہ سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصب کو کسی کام سے امام علی مقام کے پاس جب مدینہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے کاصف سے فرمایا تم جب مدین شریف جاؤ گے تو تمہیں امام علی مقام امام حسین سے ملاقات کرنی ہے اور میرا یہ پیغام پیش کرنا ہے امام حسین کو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے زیارت نہیں کی وہ کہاں پہ ہوں گے وہ مسجد نبوی شریف میں ہوں گے اور حلقہ لگائے ہوئے ہوں گے انہوں نے کاسب نے کہا کہ مسجد نبوی شریف میں سنا ہے کہ بے شمار لوگ حلقہ لگا کے بیٹھتے ہیں تو میں امام علی مقام کو پہچانوں گا کیسے یہ کیسے پہچانوں گا کہ یہ حسین کا حلقہ ہے اللہ امیر بابیر رضی اللہ انہوں نے فرمایا جس حلقے میں دیکھو کہ لوگ جس شخصیت کے سامنے ادب سے اپنی گردنے جھکائے ہوئے ہیں بس سمجھ لینا کہ وہ امام علی مقام کا حلقہ ہے وہ حسین کا حلقہ ہے چنانچہ یہاں سے کاسم مدین شریف پہنچا مسجد نبی میں آیا یہی مندر اس نے دیکھا اور جب امام علی مقام کو دیکھا آپ سامنے جلوہ گھر ہیں سارے اشاہ اپنی گردنیں نیچے جکائے ہوئے ہیں سمجھ گئے کہ یہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ہے حضرت احمد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک کنیز نے پھول کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا امام علی مقام نے فرمایا جا تو اللہ کے راستے میں آزاد ہے اس کو آزاد کر دیا حضرت انس نے عرب کی اے ابن رسول کریم علیہ السلام آپ نے اتنی اچھی کمیز کو آزاد کر دیا فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جب کوئی تمہیں تحفہ دے تم اس سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرو اس نے مجھے گلدستہ پیش کیا اب اس سے اچھا تحفہ یہ تھا کہ میں اسے آزاد کر دوں اللہ اکبر یہ شاخ حضور امام علی مقام شاید رسول ہے لیکن تکبر سے شدید نفرت فرماتے شدید نفرت تکبر سے اور تکبر کو پسند نہیں فرماتے اور آپ دیکھیے امام علی مقام کی آج بھی اور ان کے تاریخ کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے کھانا کھا کے نکلے راستے میں جا رہے تھے چند مزدور یکجا ہو کے کھانا کھا رہے تھے مزدوروں نے دیکھا کہ شاید رسول آ رہے ہیں مزدور اٹھ گئے حضور ہمارے ساتھ بھی کھانا کھائیے امام علی مقام ان غریب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گئے ان کا لباس نہیں دیکھا اور نہ تو بندہ لباس دے کے میرا کچھ ایلا لباس میں ابن رسول ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے دو چار لکھ تناول کیے اس کے بعد ان سے اجازت چاہیے فرمایا گھر سے کھانا کھا کے نکلا تھا کھانے کی حاجت نہیں تھی آپ کے پاس اس لیے بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں تکبر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا بے شک میں تکبر کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا امام سید العابدین فرماتے ہیں غریبوں اور وسیلوں سے بہت محبت تھی میرے بابا جان کو فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر کے جاتے اور اس کام میں اس قدر مشقت اٹھاتے کہ آپ کی پشتے انور پہ نشانات پڑ جاتے اس کام میں اتنی مشقت اٹھاتے کہ آپ کی پشتے انور پہ نشانات پڑ جاتے اور کوئی بھی غریب آپ کے دروازے پر آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا جس طرح حضرت مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ امام حسن رسول کریم علیہ السلام ان کے دروازے پہ جب بھی کوئی سائل آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا امام علی مقام کے دروازے پر بھی جب بھی کوئی سائل آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں عبادت کر رہے تھے دروازے پہ دستک ہوئی عبادت سے فارغ ہوئے دروازے پہ, پہ پہنچے دیکھا کہ ایک سائل ہے اپنے غلام سے فرمایا گھر میں کتنی رقم ہے حضور دو سو گرم اور وہ گھر والوں کے خرچے کے لیے ہے سب لے آؤ حضور گھر والوں کے خرچے کے لیے فرمایا سب لے آؤ اس غریب کو دے دو ہمارا گزارا تو اللہ جیسا چاہے گا ویسے ہو جائے گا اس غریب یہ غریب جو ہے ہمارے دروازے سے نہیں جانا چاہیے اللہ اکبر یہ مقام ہے ایک مرتبہ ایک غریب آدمی مسکین آدمی امام علی مقام کے پاس آیا دروازے پر ہجوم لگا ہوا تھا غریب مسکین لوگوں کا اور آپ کے آشیوں کا ایک ہجوم تھا وہ اندر جانا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا اب اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور سے سنی تو اس نے ایک تحریر ایک پرچی پہ لکھی اور امام علی مقام کے پاس اس نے بھیجی اس تحریر کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اردو ترجمہ کہ وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس لکھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے کہ میں ایک دانہ خرید سکوں میری حالت آپ پر ظاہر ہے بتانے کی حاجت نہیں میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا مگر اب خریدار مل گیا اب یہ چٹھی اندر جاتی ہے جواب کے آنے میں تاخیر ہو گئی اس نے دوسری چٹھی لکھ دی دوسری چٹھی پہ کیا لکھتا ہے میں جب کالی ہاتھ جاؤں گا کہتا ہے کہ میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحبِ بے فضل سکی نے سائی بے فضل سکی سے تجھے کیا ملا تو کیا جواب دوں گا اگر کہوں گا مجھے دیا ہے جھوٹ ہوگا اگر کہوں گا کہ فکی نے اپنا مال روک لیا ہے تو میری یہ بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا دروازے حسین پہ گئے خالی ہاتھ آ گئے کوئی نہیں ماننے گا یہ دوسری چٹھی آئی امام علی مقام نے دس ہزار اشرفیوں کی تھیلی اور ایک چٹھی اپنے سادم کے ساتھ اس کے پاس بھیجی چٹھی پہ کیا لکھا یہاں ان کی باتیں میں نے بتائیں میرے امام علی مقام نے جو تحریر لکھی آپ سنیے دس ہزار ترم کی تھیلی دی اور ساتھ میں ایک چی پر آشان لکھے جس کا ترجمہ یہ تم نے جلدی کر دی سو تمہیں قلیل حصہ مل گیا اگر تم جلدی نہیں کرتے اور زیادہ ملتا اب لے لو یوں سمجھنا کہ تم نے سوال کیا ہی نہیں اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں اللہ اکبر یہ شان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالموں کی کہ دس ہزار فرم تیرے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یوں سمجھنا ہم نے تمہیں جو ہے وہ کچھ بھی دیا نہیں ہے اللہ پر یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالن کی آئیے اب ہم شہادت کی طرف اور اس واقع کی طرف چلتے ہیں امام علی مقام کے صحیح رشوت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کی پیدائش کے ساتھ ہی جو روایتیں ہیں اور جو میرے سامنے اس وقت نوٹ کی ہوئی ہے امام علی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی امام علی مقام کی شہادت کی شہرت مشہور ہو چکی تھی ذہن رکھیے گا حضور کریم علیہ السلام حضرت مولا علی کرم اللہ ویم حضرت سید فاصمت الظہ رضی اللہ حضرت عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ حضرت عنہ اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو جانتے تھے وہ سارے بزرگ جانتے تھے کہ ہمارا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا چنانچہ کے سنیے فضل فتل بنتے حارث فرماتی ہے ایک روز میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے امام علی مقام کو حضور کی گود میں دیا پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار یعنی مسلسل آنسو بہ رہے ہیں میں نے ہر کی یارسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یہ کیا حال ہے فرمایا میرے پاس جبریل آ اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی اتنا امتی سب تک لو ابن ہادا کہ میری یہ امت میرے اس پردن کو شہید کر دے گی امن فدن فرماتی ہے میں نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پرزن کو شہید کر دے گی حضور نے فرمایا ہاں اس پرزن کو شہید کر دے گی یہ دیکھو مٹی شہادت کا کی سرخ مٹی یہ جبریل نے مجھے دی ہے اللہ اکبر ایک روایت یہ ابن صاد و طبرانی ام مومن عائشہ دیکیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام نے مجھے قبر دی اِن ابن الحسینہ حسین سب تھی میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض سخت میں قتل کیا جائے گا اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے اللہ اکبر یہ روایت بھی بتا رہی ہے حضرت احمد رضی اللہ تعالی اور ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ سبارک العالی سے اجازت چاہی کہ میں تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اللہ سبارک العالیٰ نے سے اجازت دی وہ فرشتہ بار کے نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت امام علی مقام کو حضور اپنی گود میں لیے ہوئے تھے اور امام علی مقام کو چوم رہے تھے اور پیار کر رہے تھے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صحت کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا امت پلو ہو آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل کی مٹی آپ کو دکھا دوں پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے حضور کریم علیہ السلام نے قوم المن کو دے دیا انہوں نے اسے اپنے کپڑے میں لے لیا اور ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بج جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے ابن سعد اور حضرت شوبی نے بھی اس بات کو لکھا کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولا علی کر مدلا کو چل قریب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ ایک زمین پہ جب ٹھہرے تو لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے لوگوں نے کہا حضور اس جگہ کو اس زمین کو کربلا کیسے حضرت مولا علی کرم اللہ حضر کریم نے جیسے ہی کربلا کے الفاظ سنے زمین پہ بیٹھ گئے زار و قطار روتے رہے کہتے ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ جس جگہ آپ بیٹھے تھے وہ زمین آپ کے آنسو سے وہ حصہ تر ہو گیا اتنا روئے عرض کی کے حضور ہمارے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں آپ اتنا روتے کیوں ہیں فرمایا میں نے سنا تھا اپنے آقا کریم علیہ السلام سے کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور پھر نگاہ واقعہ بعد میں ہونے والا ہے مولا بتا رہے ہیں یہ یہ دیکھو حسین کے خیمے کی جگہ ہے یہ دیکھو یہاں اہل بیت کے بے شمار نوجوانوں کے خیمے لگائے جائیں گے یہ دیکھو یہاں پہ سواریاں بانی جائیں گی یہ دیکھو اس جگہ پر اہل بیت کے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لاشیں تڑ گے حضرت مولان علی کر ملا وزود کریم زار و قطار روتے رہے اور روتے روتے لوگوں کو یہ بات بتاتے رہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مول علی کر مل وزود کریم اور سب کو پتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے اب یہاں پر بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ جن کا کام صرف اعتراضات کرنا ہے اور کچھ نہیں وہ سنیوں سے کہتے ہیں کہ تم جو یہ نعرے لگاتے ہو یا حسین المدت یا غریب نواز المدت یا غوث آدم المدت یہ نارے تم بلند کرتے ہو حسین تمام بلوں کے سردار ہیں تم مانتے ہو بے شک سنی کہتا ہے تو جب حسین اپنے آپ کو کربلا میں نہیں بچا سکے تو پھر حسین تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں غوث آدم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں غریب نواز تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں تو جب ہمارا نوجوان سنتا ہے تو دوڑے دوڑے ہمارے پاس آتا ہے ویسے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے کہ چلو دینی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کوئی باقی ہی اگر سوال کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو علماء کے پاس oh, oh, او ہوا یہ ہو گیا ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگ جاتے ہیں یہ سوال کر دیا چار آدمیوں کے سامنے اب بتائیے جب امام حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں میں نے کہا اس کا مقصد کہو حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے ورنہ جان بچانے کے تو راستے کھلے ہوئے تھے حسین بیس کر لیتے بتاؤ جان بچ جاتی یا نہیں حسین نہیں جاتے کربلا کی طرف جان بچ جاتی یا نہیں تو ایمان علی مقام جان بچانے کے دروازے تو کھلے ہوئے تھے ایمان علی مقام جان بچانے نہیں گئے تھے جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے اب میں تم سے پوچھتا ہوں سننی مجھے بتاؤ میرے ایمام کی قربانی سے اسلام بچا یا نہیں بولو بچا یا نہیں لاکھوں بچا اور میں اس کو یوں کہوں کہ دیکھو کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے اگر تم اس خون لے کر کے آ جاؤ اس کو خون کی ضرورت تم اگر خون نہ تو جان بچ جائے گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بابا سے بولن بتائیے کیا مریض کے کی اندر جسے خون کی ضرورت ہے ہر کسی کا خون چڑھ سکتا ہے بولو گائے بھنس کپڑی کا خون چڑھ سکتا ہے ہر انسان کا خون چڑھ سکتا ہے نہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے مریض کے خون کو نکالتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے کس گروپ کا خون ہے اے نیگیٹو ہے اے پوزیٹو ہے مریض کا باپ آتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا بے میرا خون ہے آپ کہتے ہیں خون کی ضرورت ہے میرے جسم میں سے خون نکال کے اس میں ڈالیں کیا پتہ اس کی نفرے چلنا شروع ہو جائیں دیکھیے رنگ پیلا پڑ گیا ہے کیا پتہ چہرے پہ رونق آ جائے نفرے چلنا شروع ہو جائیں ڈاکٹر خون نکال کے ٹیسٹ کرتا کہتا نہیں آپ کا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا اگر آپ کا خون نکال کے اس میں ڈالا جائے گا اس پہ موت آ جائے گی مر جائے گا مریض کا رشتے دار آتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خون نکال کے ٹیسٹ کرے اور اس میں ڈالے کیا پتا کہ جان بچ جائے ڈاکٹر فون ٹیسٹ کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں تمہارا گروپ بھی اس کے گروپ سے نہیں ملتا جاؤ یہاں مریض کا بھائی جاتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خون تو ٹیسٹ کرے کیا پتا میرا خون اس کے گروپ سے ملتا ہو ڈاکٹر فون نکال کے ٹیسٹ کرتا ہے نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے جو مریض میں خون ہے وہی بھائی میں خون ہے خون نکال کے اس میں ڈالا جائے گا اس میں زندگی آ جائے گی حیات آ جائے گی نبل چلنا شروع ہو جائے گی پیلا ہٹور ہو جائے گی سنسار کا دور تھا جبھی ملوم جب اقتدار بائی تھا اور سنا کو جائز کر دیا گیا شراب کو جائز کر دیا گیا حرام کاریاں جائز ہونے لگ گئی تو ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی شکل پڑ گئی ہو اسلام میں سے خون نکال لیا گیا ہو اسلام کی حقو نے حرکت کرنا بند کر دی تھی थी نے چلنا بند کر دیا تھا اسلام سے پوچھا گیا اسلام بتا تجھ میں کس کا خون چاہیے تیرے چہرے کا رونا تھا جائے نفس کرنا شروع ہو جائے اسلام اسی کا خون چاہیے جس میں خود مستفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو اسی کا خون چاہیے جس میں مستفی کا خون دوڑ رہا ہو قدرتِ باری تالا نے انتخاب کیا حسین کا امام حسین آگے آتے ہیں اور اپنا خون دے کر کے اسلام کی آبیاری کرتے ہیں آج بعض بے وقوف اسلام بچانے کے لیے خون لا رہے ہیں کوئی رائمنڈ سے لا رہا ہے کوئی مدد مسجد سے لا رہا ہے کوئی تھانہ بون سے لا رہا ہے ہمارا خون ڈالو اسلام میں خود کچھ دما کر رہے ہمارے خون سے اسلام میں جان آئے گی تمہارے خون سے اسلام میں جان نہیں آئے گی اسلام میں جان لانی ہے اسلام میں طاقت لانی ہے برداشت سے خون لے کر کیا شریف نواز کے روزے سے خون لے کر کیا فوجی اجمیری کے روزے سے خون لے کر کیا تمہارے خون اسلام میں نہیں چلے گا اسی کا خون چاہیے جس میں پیارے مصطبہ کا خون دوڑنا پڑتا اللہ اکبر یہ شان ہے تو امام علی مقام کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے اور امام علی مقام نے اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچا لیا اللہ اکبر امام علی مقام نے پانچ شادیاں کی اور امام علی مقام کی چھ اولاد ہے آپ کی اہلیہ کے نام میں بتا دیتا ہوں اور شہزادوں اور شہزادیوں کے نام بھی حضرت شہر بانو آپ کی اہلیہ ہے حضرت محکمہ للا یہ بھی آپ کی اہلیہ ہے حضرت رباع حضرت ام عیصا حضرت طباہیہ یہ پانچ ازواج امام علی مقام کی جی. اولاد میں حضرت علی یہ مشہور ہیں امام زن العابدین کے نام سے حضرت علی اکبر حضرت عبداللہ یہ مشہور ہیں علی اظہر کے نام سے حضرت جعفر حضرت فاطمہ سورہ خاتون حضرت سکینہ خاتون یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اللہ اکبر آئیے اب ہم واقعات کربلا کی طرف چلتے ہیں یہاں پر باتیں بہت ہے مگر میں اس کو مختصر کرتا ہوا کہ بات بھی مکمل ہو جائے میں سے وقت میں سن ساتھ ہجری جب آیا تو حضرت سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوتا ہے اور یزید مسد اقتدار سے قابض ہو جاتا ہے حضرت مارکیٹ رضی اللہ تعالب کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے سب کو بلائے اور وسیعت فرمائی فرمایا دیکھو کہ میرے پاس حضور کریم علیہ السلام کے تبرکات مقدسہ اظہار شریف روایت شریف تمیز مبارکہ من مبارکہ حضور کریم علیہ السلام کے تراشے ہوئے ناخون مبارکہ یہ میرے پاس ہے اس کے بعد فرمایا کہ جب مجھے تم اسل دے لو کفن دینے لگو تو میرے ان آضا پر کہ جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور کریم علیہ اللہ سلام کے نئے مبارکہ ناخن مبارکہ اور یہ تبرکات ہے نئے مبارک ناخن مبارکہ اس جگہ پر رکھ دینا کہ جس جگہ پر سجدہ جو جگہیں سجدے میں لگتی ہے اللہ اکبر حضرت, حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا گویا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ یہ وسیع فرما رہے ہیں تو گویا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ قبر غربت ہے اور یہ تبرکات قبر کے اندر میرے رفیق اور بہترین مونس ہے اس میں حضور کریم علیہ السلام کی خوشبو بسی ہوئی ہے اور قبر کے بعد ایک الگ معاملات ہیں ایک الگ لمبا وقفہ ہے کہ جو وہاں پہ رہنا اور وہاں پہ گزارنا ہے ان چیزوں کے اندر حضور کریم علیہ السلام کی خوشبو بسی ہوئی ہے تو ضرور یہ چیزیں قبر میں میری بہترین ساتھی ثابت ہوں گی تو اب یزید ملون کو اسی سے سبق لینا چاہیے تھے کہ ان کے والد حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ السلام کے جسم ناس سے مس ہونے والی چیزوں کو اتنی قدر سے دیکھتے ہیں کہ وقت آخر میں یہ وصیت اور یہ نصیحت کرتے ہیں تو امام علی مقام کو حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کا ٹکڑا ہے جس میں کا تو ان کی کتنی قدر و منزلت ہونی چاہیے وہ نہیں سمجھ سکا اور امام علی مقام امام حسین کو اس نے شہید کیا آئیے ذرا ہم ایک ملون یزید پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے سنسار ہجری میں یہ مقصدی اقتدار پر بیٹھا اس کی کنیت ابو خالد تھی مورخین کہتے ہیں کہ انتہائی موٹا تھا بدنما تھا بدخلق تھا فاضق و فاجد تھا شرابی بدکار ظالم بے ادب اور گستاد تھا خانہ نے امیہ کا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے مافے پر شہزاد رسول یعنی امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا داغ اس کے مافے پر ہے حضور کریم علیہ السلام نے اس کی خبر بہت پہلے دے دی تھی آپ حدیث شریف حضور کریم علیہ اللہ کو السلام نرشاد فرمایا حضرت ابو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہو کہ میری سنت کا بدلنے والا ایک شخص بنو امیا سے ہوگا اور اس کا نام جزید ہوگا حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ ادر و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ پہلا رقم انداز بنو امیا کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا اسی طرح سنساد کا دور مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا حضرت ابو حضرت رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے دعا کی تھی اے اللہ تبارک و وطالعہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سن سات ڈگری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے تو اب یہ سور اسلام کے لیے کتنا خطرناک ہوگا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی یہ دعا آپ کو بتا رہی ہے اللہ تبارک و وطالعہ نے حضرت ابو ہریرا حضرت ابو ہریرا کا انتقال جو ہے وہ انسٹھ ہجری میں ہوتا ہے کہ انسٹھ ہجری میں آپ اس دنیا پانی سے رخصت ہوتے ہیں اور ساٹھ ہجری میں یزید ملون جو ہے وہ اشتدار پہ بیٹھتا ہے یزید کے عقائد کیا تھے آپ ذرا اس کو سنتے چلے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام علی مقام جو اس کے مقابلے میں آئے امام علی مقام جو کوفہ کی طرف گئے تو وہ ساری وجوہات کیا تھی کہ یزید کا ذہن کیسا تھا اور اس کا کردار کیسا تھا علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفریح روح المانی میں یزید کے کپڑی عقائد کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید کہا کرتا تھا سنیے کاش میرے بدر والے وہ بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خدرت کی جزا و فضا اور اشتراک کو دیکھا تھا وہ آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ماس ہم نے امام حسین کو قتل کر کے بدر کی کچی کو سیدھا کر دیا اس وقت خوشی کے مارے فرور بابا سے بلند پکار کے کہتے اے یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہو میں اولاد خندف سے نہیں ہوں اگر اولاد احمد سے ان کے کیے ہوئے کا بدلہ نہ لے لو اور ایک جگہ پہ کہتا ہے بنی ہاشم نے مول گری کے لیے ٹھونگ رچایا ہوا تھا نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی نہ کوئی بہین نازل ہوئی تھی یہ ہے یزید ملون کے عقائد کہ جو وہ کہا کرتا تھا علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ خبیص تو رسالت مقدسہ نبی کریم علیہ السلام کا قائل بھی نہیں تھا یعنی یہ ہے دین اسلام سے کلم کھلا خروج جو خدا اور رسول اور ان کے لائے ہوئے دین اور کلام پہ ایمان نہیں رکھتا اور فرماتے ہیں یزید اعلانیہ طور پر شراب کے دور چلاتا عیش و عشرت کرتا جب اس کو شراب سے روکا جاتا تو وہ کہا کرتا تھا کہ اگر دین احمد میں شراب موسی حرام ہے تو پھر دین مسیح پر تم پی لو ملا وہ کہتا تھا کہ دین احمد میں اگر شراب حرام ہے تو تم دین عیسیٰ پر پی لو اس کے بعد وہ کہتا ما ارب کا وئی لبی شراب بلقال رب کا وئی لسلین خدا نے شراب کوروں کے بارے میں نہیں فرمایا وہی رلی شاربین نہیں کہا البتہ نمازی لوگوں کے بارے میں کہا وہی رلی یعنی یہ تو کہا کہ ہلاک ہو جائے نمازی یہ نہیں کہا کہ ہلاک ہو جائے شرابی ماض اللہ صبح ماض اللہ اگر آپ سورہ آرائی تدی یو کردی وہ پوری پڑھیں تو اس میں یہ بات ہوگی ہلاکت ہو جائے کون وہ لوگ کہ جو اف ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں تو ما ذلح سنما ما ذلّہ بات کو اس طرح جو ہے وہ چسپا کرنے کی کوشش کرتا حضرت عبد اللہ ابن حنزلہ فرماتے ہیں ولہ ہم نے یزید کی بیعت کو اس وقت پس کیا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہوا کہ وہ یزید اپنی اولاد کی ماں سے بیٹیوں سے اور بہنوں سے نکاح کرتا ہے اور نماز کو وہ ترک کرتا ہے آگے فرماتے ہیں یزید بڑا عیش پسند عیش و عشرت پسند آدمی تھا شکاری جانوروں اور کتوں بندروں اور چیتوں کا دل زیادہ تھا ہر وقت اس کے یہاں شراب پوری قبت میں چلتی تھی اس وقت حاکم بن عثمان بن محمد تھے انہوں نے دیکھا کہ یزید کے بارے میں انہوں نے سنا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم بغاوت کر دے تو انہوں نے عبداللہ ابن حنزلہ اور حضرت منظر اف زبیر ان سے کہا کہ جاؤ تم ذرا یزید سے خود مل کے آؤ اس کی حالات دیکھ کر کے آؤ یہ بن عثمان جانتے تھے کہ یزید کے پاس جو بھی جاتا ہے یزید اس کو مالا مال کر دیتا ہے جب وہ ان کو دھرم و دنانیر دے گا تو یہ خود خاموش ہو کے منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے اب یہ لوگ گئے تو یزید نے ایک لاکھ گرم ان کو دیے دس ہزار گرم جو ان کے ساتھ تھے دس دس ہزار گرم ان کو دیے اب جب یہ واپس آئے تو ایڈ مدینہ نے پوچھا پچ بتانا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا ہم ایک ایسے شخص کے پاس ہو کر آئے ہیں جو بالکل دین ہے شراب پیتا ہے تمبورے بجاتا ہے اس کے سامنے کمیزے باجے بجاتی ہیں کتوں سے کھیل کر دل بہلاتا ہے رات بدماشوں اور چوروں کی گروہ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہے ہم تمہیں گباہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بحث توڑ دی ہے حضرت نوفل بن حضرت نوفل بن ابو ندرات سے فرمایا کہ حضرت عمر بن ابوالعزیز کے دور میں میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے جب یزید کا تذکرہ کیا تو اس کو امیر المومنین کہا عمر بن ابوالعزیز نے جب یہ سنا تو خطرناک ہوئے نے فرمایا کو امیر المومنین کہتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو بیس کوڑے لگائے جائیں چنا اس شخص کو بیس کوڑے لگائے گئے آج کی بعض بے وقوف یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں بعض بے وقوف الل اعلان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہم یزید کے وکیل ہیں بعض بے وقوع عموماً اپنے جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ ماض اللہ صبح معذ اللہ یہ جو جنگ تھی یہ سیاسی جنگ تھی امام علی مقام نے بادشاہ وقت سے بغاوت کی امام علی مقام غلطی پر تھے یزید حق پہ تھا اور بعض لوگ مورین کو حوالہ بناتے ہیں کہ دیکھو تبری نے یہ لکھا ہے ابن ہشام نے یہ لکھا ہے ابن عبدالبر نے یہ لکھا ہے اور اس طریقے سے یہ لکھا ہے میں ان قدوں سے کہتا ہوں سنو قبر کے اندر تمہاری تبری نہیں آئے گا ابن ہشام نہیں آئے گا عبد البر نہیں آئے گا قبر کے اندر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی قبر میں کوئی چیز کام آئے گی تو وہ حسین کی محبت میں کام آئے گی تم ان کی کتابیں پڑھ کے مادلہ امام علی مقام پہ اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ مادلہ سننا مادلہ امام علی مقام جو ہے وہ حق پہ نہیں تھے یہ وہی بولے گا کہ جس کا تعلق حسین کے کیمپ سے نہیں ہے یہ وہی بولے گا جس کا تعلق حسین کے کیمپ سے نہیں ہے ہم سنیوں کی تو ہر وقت یہ دعا ہے کہ مولا زندہ رکھ تو حسین کی محبت سے زندہ رکھ اور موت دے تو ہمیں حسین کی محبت پہ موت دے جو یزید کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی محبت پہ زندہ رکھے اور اس کی محبت پہ موت دے اللہ اکبر تو یزید کے بارے میں یہ معاملات ہم نے گھر کی گواہی بتاتا کہ یزید کے چودہ بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے چودہ بیٹے آج یزید کی اولاد کا پتا ہے بولو تاریخ میں تو اتنی بدترین سزا تھی کہ یزید کی قبر تک کا پتہ نہیں ہے کہ یزید کہاں ہے وہ حسین جنہوں نے میدان کربلا میں خیمے گاڑ دیے تھے ایسے گاڑے ایسے گاڑے آج حسین کی روزے کی مینارے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں آج دنیا بھر کے اندر امام علی مقام کی اولاد موجود ہے سیدھاد پوری دنیا میں موجود ہے مجھے بتاؤ کہ اولاد عزیز کہاں ہے کہیں پتا ہے آج دنیا میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھنے پہ فخر محسوس کرتا ہے حسن رکھنے پہ فخر کرتا ہے زین العقدین رکھنے پہ فخر کرتا ہے کوئی ایک لے کر کے آؤ کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام جدید رکھا لاؤ اتنے جوتے پڑیں گے اسے کہ اصل ٹھکانے آ جائے گی کوئی نہیں رکھ سکتا اپنے بچے کا نام جدید آج دنیا محبت سے حسین جو ہے اپنی اولاد کا نام رکھ رہے ہے اللہ اکبر یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اب آئیے سنزاد کا دور میں مختصر کر کے بیان کر دیتا رہا یزید ملون مسندی اقتدار پہ فائز ہو جاتا ہے قابض ہو جاتا ہے قبضہ اس نے کر لیا کیوں قبضہ کیا وہ ڈرتا تھا کس چیز سے ڈرتا تھا کہ ایک موقع پر جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حضرت, امام حضرت امیر معاویہ میں جب صلح ہوئی تو صلح کی ایک شرط یہ تھی غور سے سنیے گا حضور نے ایک موقع پہ بچپن میں فرمایا تھا امام حسن کے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروں کے اندر سلا کرا دی گا اب یہ وہی دور ہے وہی وقت آ گیا حضرت امام حسن سے جب صبح ہوئی تو چند شرائط میں سے ایک شب یہ بھی تھی کہ فی وقت سیدنا امیر معاوی رضی اندراح تالم خلیفہ بنائے جاتے ہیں اگر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اگر امام حسن باقاعد حیات رہے تو امام حسن خلیفہ بنائے جائیں گے اس شب کو سب نے منظور کیا تھا اب یزید جانتا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اب دنیا سب کی سب امام حسین سے کہے گی کہ خلافت کا حق آپ کا ہے آپ خلیفہ بنیے آپ قوم کی رہنمائی فرمائیے تو یزید بولون حضرت سیلنہ عمیر باوی رضی اللہ تعالی کا انتقال ہوتے ہی مسندی اقتدار سے قابض ہو گیا قابض ہوتے ہی اس نے غور و فکر کیا کہ اسے سب سے زیادہ ڈر کس میں ہے سب سے زیادہ خوف کس سے ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی خوف مجھ سے ہے تو وہ حسین سے ہے عبداللہ ابن عمر سے ہے عبداللہ ابن زبیر سے ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت مسلمانوں کی آئیڈیل شکریت ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی کردنے اس وقت امام علی مقام کے ہاتھ میں ہیں چنانچہ امام علی مقام سے بیٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے تو یزید ملون نے ایک خط اور ایک حکم نامہ تحریر کیا خط میں تو اپنے والد کے وشال کی خبر لکھی اور حکم نامے کے اندر یہ لکھا وادی مدینہ ولی بن اکبا کو کہ میں امیر المومنین جزید تمہیں حکم دیتا کہ فل فور امام حسین سے بیس کا مطالبہ کیا جائے عبد اللہ عبن عمر سے بیس کا مطالبہ کیا جائے عبد اللہ عبن زبیر سے بیت کا مطالبہ کیا جائے یہ لوگ اگر بیس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر بیس نہیں کرتے تو ما اللہ ان کے سروں کو قلم کر کے اس حکم نامے کے ساتھ کمیش میں بھیج دیا جائے اب یہ خط اور حکم نامہ روانہ ہوا سب سے پہلے ولید بن پوکھبا کے پاس یہ خط اور حکم نامہ آیا اس طرح دیگر جگہ پہ بھی اس نے خطوط بھیجے جتنے گورنر تھے اسلامی اسٹیٹ کے اسلامی سلطنت کے اور جو سرکردہ لوگ کے ان سے بیس کا مطالبہ کیا لیکن سب سے پہلے وہ جو بیس کا مطالبہ اس نے کیا وہ امام علی مقام سے کیا اللہ اکبر اب جس وقت خطر حکم نامہ ولید بن فخبہ کے پاس آیا تو مغین کہتے ہیں کہ ولید بن فخبہ یہ سلاح پسند انسان تھے شریف انسان تھے ولید بن فخبہ نے جب خط کو دیکھا تو باباجود آپ نے پڑھا اور جب ولید بخبا نے حکم نامے کو کھول کے دیکھا تو ولید بن اغوا کا جسم کانپنے لگ گیا لگ گیا کہ کیسی زبان حضور کریم علیہ السلام کی شہزادی کے خلاف استعمال کی گئی ہے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا چنانچہ ولید بن اغوا نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا اس کا باپ کا نام ہے حکم مروان سے اس نے مشورے کے لیے جو بلایا تو مرمان وہ شخص ہے جس پر حضور کریم علیہ السلام نے لانت فرمائی اس کے باپ پہ پر لانت فرمائی کہتے ہیں جب یہ چھوٹا تھا جب پیدا ہوا اور جب یہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ حکم اس کو لے کے حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرما دے تحریک کہتے ہیں عربی زبان میں کہ کوئی چیز نہیں اپنے منہ میں چبانا چبانے کے بعد بچے کے منہ میں داخل کر دینا یا تالو سے لگا دینا اس کو تحریک کہتے ہیں اور کوئی بزرگ جب یہ چیز چبا کے اپنے منہ میں بچے کے منہ میں داخل کرتا ہے تو اس سے بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آج بھی یہی چیز رائج ہے کہ کسی بزرگ سے اس کی انگلی سے جو ہے بزرگ کی بچے کو عموماً شاید چٹایا جاتا ہے تاکہ بچے پہ اچھے اثرات مرتب ہوں تو جب یہ مروان اس کا باپ حکم جب مروان کو لے کے آیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی تحریک فرمائیں حضور نے فرمائے لے جا یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے لے جا یہاں صحیح سے یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے اللہ اکبر بخاری اور نپائی میں یہ بات آئی اور ابن ہاسم نے بھی لکھا کہ ام ممی سیدہ آئی صدیقہ فرماتی ہے کہ سرکار نے بروان اور اس کے باپ پہ لانت فرمائی ایک موقع پہ حضور کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو شہر بدر کیا اور تائف میں رہنے کا حکم دیا اب ایسا شخص کہ جس پہ حضور نے لانت فرمائی ہو جس کے باپ پہ حضور نے لانت فرمائی ہو مجھے بتائیے کیا ایسے بندے سے نیکی کی توقع کی جا سکتی ہے کبھی نہیں کی جا سکتی مروان کو اس نے بلایا بلانے کے بعد کہا کہ تم مجھے ایک بھلے آدمی دکھائی دیتے ہو یہ دیکھو خط یہ دیکھو حکم نامہ مروان نے جب خط دیکھا اور جب حکم نامہ دیکھا تو حکم نامہ دیکھنے کے بعد وہ خوشی سے اچھل پڑ کہنے لگا ٹھیک تو ہے معذلہ عمنی یزید شی کی تو کہتے ہیں کہ امام علی مقام سے بیس کا مطالبہ کیا جائے عبداللہ اب عمر سے بیس کا مطالبہ کیا جائے حضرت عبداللہ اللہ صبیر سے بیس کا مطالبہ کیا جائے ٹھیک کہتے ہیں فور ان کو بلاؤ ان سے بیس کا مطالبہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدعی خلافت بن بیٹھے اور کہیں کہ ہم خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کو فوراً بلاؤ ولید بلپہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا معام ہے کیا, کیا جائے کہتے ہیں کہ ولید بن اخبا نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے اپنے خاطب کو ان کے پاس بھیجا جاؤ امام علی مقام کے پاس عبداللہ اللہ ابن عمر کے پاس حضرت عبداللہ اب زبیر کے پاس وبی اللہ تعالی ان سے جا کے کہو کہ والی مدینہ آپ کو بلاتے ہیں کوئی بہت ضروری کام ہے یہ کافی تلاش کرتا ہے اور تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ مسجد نبوی شریف میں آتا ہے کیا دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن امیر مسجد نبوی شریف میں محب گفتگو ہے کافی داخل ہوتا ہے اجازت ہے حضور فرمایا اجازت ہے میں والی مدینہ ولید بن قبا کا قاصب ہوں مجھے ولید بن قبا نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو گورنر ہاؤس میں طلب فرمایا ہے امام علی مقام نے بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ہم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تاثر چلا گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا شہزاد رسول کیا معاملہ ہے کہ اتنی رات کو گورنر ہاؤس میں ہمیں بلایا ہے اس کی کیا وجہ ہوگی کہ والی مدینہ جو گورنر ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے پہ ہمیں بلایا ہے امام علی مقام نے فرمایا کہ رات میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا حضور کیا خواب دیکھا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابی المن سیدنا امیر باغیہ رضی اللہ تعالیوں کا انتقال ہو چکا ہے اگر یہ خواب سچ ہے میرا خیال ہے اگر یہ خواب دروس ہوا اگر یہ خواب سچا ہوا تو یقیناً جزید منون اقتدار پر قابض ہو چکا ہوگا اور اس نے ہماری بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا اس لیے ولید بن عبا نے ہمیں اپنے گورنر ہاؤس پہ طلب کیا ہے اللہ کو اکبر اب عبداللہ ابن نے کہا حضور کیا کیا جائے فرمایا ہم اکیلے نہیں جائیں گے پچیس تیس نوجوانوں کو ہم اپنے ساتھ لے کر گورنر ہاؤس میں جائیں گے چنانچہ آپ نے عبداللہ ابن عمر کو بھی اپنے ساتھ لیا یہ تین افراد اور تیس نوجوان ان کے ساتھ امام علی مقام گورنر ہاؤس کی طرف روا دبا ہوتے تھے جیسے گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے تو امام علی مقام نے تیس نوجوانوں سے فرمایا تم سب یہیں پہ کھڑے رہو جب یہ سنو کہ میری آواز گورنر ہاؤس میں بلند ہو رہی ہے تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا ٹھیک ہے شہزاد رسول جیسا آپ کا حکم اب یہ تینوں افراد گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے ولید بن اکبا سے الیک فلیک ہوتی ہے اس کے بعد ولید بن اغبا نے کہا حضور میں سب سے پہلے تو آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ اتنی رات ہے میں نے آپ کو تلب کیا امام علی مقام نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے کیا یہ خط آیا ہے سے آپ دیکھ سکتے ہیں امام علی مقام نے جب خط دیکھا تو باواز اننا بھی امن و انہ راجیل بابا سے بلند پڑھا اللہ اکبر اب تخبہ نے کہا کہ دوسرا معاملہ وہ بہت زیادہ حساس نوعیت کا ہے فرمایا بیان کرو کہا, یہ حکم نامہ آیا ہے فرمایا پڑھ کے سناؤ کہا حضور میرے میں ضرورت نہیں ہے کہ میں اسے پڑھ سکوں آپ خود پڑھ رہے امام علی مقام نے اب حکم نامے کو کھولا جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ میں امیر المنی ماض اللہ یزید تم سے مطالبہ کرتا ہوں ولی بن بل کہ تم امام علی مقام سے بیٹھ کا مطالبہ کرو عبد اللہ ابن کمر عبد اللہ ابن زبیر سے بیس کا مطالبہ کرو اگر یہ لوگ بیٹھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر یہ لوگ بحث نہیں کرتے تو ان کی گردن تن سے جدا کر کے تم دمش اسی حکم نامے کے ساتھ واپس کر دو حضور آپ نے پڑھ لیا اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر جس حسین نے زبان رسول کو چوسا ہو اس حسین کی زبان سے حق ہی نکلے گا سچ ہی نکلے گا حسین کی اولاد کی زبان سے بھی حق ہی نکلے گا سچ ہی نکلے گا چاہے لوگوں کو کتنا ہی برا لگے چاہے لوگوں کو کتنا ہی کڑوا لگے یہ کرانا ایسا ہے کہ گردن کر سکتی ہے مگر گردن باطل قوتوں کے آگے جھک نہیں سکتی ہے اب امام علی مقام نے جو وہاں پر گفتگو کی وہ بڑی شاندار ہے فرمایا بار مدینہ ہم نہمت اور رسانت ہیں حسین کے گھر میں روزانہ فرشتے بلا نافا داخل ہوتے ہیں اور ہم لوگ پاپو سات لوگ ہیں ہمارے گھر کو اللہ نے کھلن مقام اتا فرمایا ہمارے خاندان کو اللہ نے کھلن مقام اتا فرمایا تم جانتے ہو جدید پاطق ہے جدید فاجر ہے یدید شرابی ہے حسین پاتل قوتوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ اکبر امام علی بکام نے جس وقت بھرے سربار میں گورنر ہاؤس میں یہ حق و صداقت کی آواز کو بلند کیا ایک عجیب و غریب سما بن جاتا ہے اور ولید بن ابا پہ خوف کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے وہ جانتے ہیں حسین سب کچھ دے سکتے ہیں یزید کی بیعت نہیں کر سکتے اللہ اکبر امام علی مقام باہر نکلے آپ کے دونوں ساتھی آپ کے ساتھ ساتھ جیسے باہر نکلنے لگے اب ولید بن اغوا سے فرمان کہنے لگا اے ولید بن اغبا یہ معاملہ بہت اچھا ہے تم ان کو گرفتار کرو ان کی گردن معذ اللہ تن سے جدا کرو اور ان کی گردنوں کو دمش میں بھیج دو اب ولید بن پخبا نے کہا کمبر ڈانٹتے ہوئے مروان سب افسوس پوچھ کر بہ درخت وے آیا تم مجھے یہ مشورے دیتا ہے کہ میں اولاد رسول کی گردن تن سے جدا کر دوں یدین مجھے دنیا بھر کی سلطنت دے دے ایر جگہ آپ کے انبار لگا دے ولید بن اکبا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں مستعفی ناراض ہوتے ہو کبھی نہیں کروں گا میں ایسا کام چاہے مجھے یہ مسند چھوڑنی پڑے اب حضور امام علی مقام امام گورنر ہاؤس سے باہر تشریف لاتے ہیں اپنے گھر آئے صبح کا سورج شروع ہوا اپنے گھر والوں کے سامنے سب گھر والوں کو امام علی مقام نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے یہاں پر ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی عزیز کو کہ وہ امام علی مقام سے بیس کا مطالبہ کرے اتنے لوگوں نے اس کی بیس نہیں کی تھی امام علی مقام نے بیس نہیں کی تھی تو کیا حرض تھی وہ جانتا تھا دنیا پر کے مسلمانوں کی گردن حسین کے ہاتھ میں ہے اگر حسین میرے ساتھ مل گئے تو میں اپنے اقتدار کو خلافت کا حصہ قرار دے دوں گا تو وہ اپنی حکومت کو اپنے اقتدار کو خلافت کا حصہ بنانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھ نہیں رہا تھا سوچ نہیں رہا تھا بے وقوف تھا کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے یہ حسین کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے یہ ہاتھ آزم کا نئے یہ ہاتھ عیسا کا نئے یہ ہاتھ کا بنائے یہ, یہ ہاتھ ابراہیم بنائے یہ ہاتھ کا بنائے یہ ہاتھ مصطفیٰ بنائے حسین سب کچھ دے سکتے ہیں یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے اللہ اکبر دوسری طرف امام علی مقام جانتے تھے یہ فاسق ہے فاجر ہے شرابی ہے مٹکار ہے اگر امام علی مقام بیت کر لیتے تو اسلام کا سارا نظام درم برم ہو جاتا خدا کی کسم اسلام کے دامن پہ کیا تھا تاپ لگ جاتا کہ جو مٹھائی نہیں مٹتا آج جب ہم کہتے جلسوں کے اندر کے یزید فاسک تھا یزید فا کے تھا تو بڑے جلسے میں کہا ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے شاہ صاحب آپ کہتے ہیں یزید فاسک تھا تو پھر حسین نے یزید کی بیعت کیوں کی حسین کا فرض کرنا بتا رہا ہے کہ وہ نیک آدمی تھا امام علی مقام اس چیز کو محسوس کر رہے تھے اس لیے امام علی مقام نے شدید طریقے سے یزید سے بیعت کرنے کا انکار کر دیا اب امام علی مقام نے اکابر صاحبہ کو بلایا اپنے موٹی پن کو بلائے روفاقا کو بلایا اپنے اہل بیت کے جتنے لوگ ہیں سب کو بلائے اور سب کے سامنے راس میں ہونے والی گورنر ہاؤس کی گفتگو ان کے سامنے رکھی انہوں نے کہا شہزاد رسول آپ نے کیا جواب دیا کیا انہوں نے بیس کا مطالبہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم اہل بیت نبوت اور رسالت ہیں ہمارے گھر میں روزانہ بلا نادا فرشتے آتے ہیں ہم کبھی بھی باطل کی بیس نہیں کر سکتے سب کے چہروں پہ خوشی اور مسرت کے اثرات نمودار ہو جاتے خوشی اور مسرت توڑنے لگتی ہے سچے لوگ تھے نا سچی بات سنتے خوش ہو جاتے تھے اللہ اکبر جیسے ان کا ظاہر تھا ویسے ان کا واسم نہیں تھا اب امام علی مقام نے فرمایا مجھے مشورہ دو اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو سب لوگوں نے غور و قوس کرنے کے بعد امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مدین شریف سے آپ ہجرت کر جائیں مکہ شریف پہنچ جاؤں امام علی مقام نے فرمایا اچھی تجویز آپ نے دی اور میرے بہن میں بھی یہی تجویز کی کہ میں مسین شریف سے ہجرت کروں اور مکہ شریف پہنچ جاؤں کیوں اس لیے کہ اب جب میں نے اس کی بیگ سے انکار کر دیا ہے تو یزید کرے گا یہ کہ ولید بن اقبا کو معذور کر دے گا اور ان کی جگہ پر ایسے شخص کو بٹھا دے گا کہ جو ہمارے خون سے ہولی کھیلنے کی کوشش کرے گا تلوار ادھر سے بھی چلیں گی تلوار ادھر سے بھی چلیں گی نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرے نانا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا اور حسین اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے نانا جس شہر سے محبت کرتے ہیں وہ خون سے رنگین ہو جائے اس لیے میں ہجرت کرتا ہوں. اپنے گھر والوں کو تیار کیا اپنی ازواج اپنی اولاد اپنے رشتے دار عائزہ و اقربا جو آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے سب کے سب لوگ تیار ہوتے ہیں اب جب سب تیار ہو گئے دوسرے دن صبح ہوتے ہی سب کو نکلنا ہے مورخین کہتے ہیں کہ رات امام علی مقام امام حسین مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں آنے کے بعد ریاض جنت میں جلوہ کر ہو گئے ساری رات عبادت کرتے رہے نوافل پڑھتے رہے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیسے ہیں مورحین نے اس دعا کو بھی بیان کیا میں آپ کو علم میں معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہتے ہیں میرے اللہ تیرے نبی کی قبر اثر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں جن حالات سے مجبور ہو کے جا رہا ہوں تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ نیکی کو اختیار کیا اور بدی سے اجتناف کیا اے اللہ مرتوز سے قبر کا واسطہ دے کے کیسا ہو کہ تم میرے لیے وہ راستہ پیدا کر دے کہ جس میں تیری رضا ہو اور میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا ہو امام علی مقام اس دعا سے فارغ ہوتے ہیں دعا سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کے روز اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام علیہ کے روز اقدس پہ جب حاضر ہوئے تو عجیب کیفیت امام کے جسم پہ تاری ہو جاتی ہے امام علی مقام قبر رسود سے لپٹ جاتے ہیں اور ہونے لگ جاتے اے مجھے کندوں پہ اٹھانے والے نانا اے نماز کے دوران تانبو کو کشادہ کر دینے والے نانا اے میرے خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دینے والے نانا اے میرے دھوتوں کو چومنے والے نانا میرے رخسارو پر پیار کرنے والے نانا آج بڑا عجیب و غریب وقت آ چکا ہے اور ایسا وقت آ چکا ہے کہ اب مجھے آپ کی اولاد کو مدین شریف سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اے میرے پیارے نانا یہ بڑا کٹن وقت آپ کے شہزاد حسین پر ہے امام علی مقام رو رہے ہیں آگ وزاری کر رہے ہیں اور اپنے معروفات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اچانک آنکھیں بند ہو گئی اونگا گئی تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی نیند آئی جیسے ہی ادھر آنکھیں بند ہوئی خواب نے کیا دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام فورشتوں کی جماعت کے ساتھ حسین کے خواب میں نبوداس ہو گئے جلوا کرزور کریم السلام نے حسین کو اپنی آگوش میں لے لیا سینے ہتس نے لگائے اور چومنے لگ گئے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اے میرے پیارے حسین میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم خواہ و خون میں تڑپائے جاؤ گے میری امت کے چندوں اور ساتھیوں کے ساتھ زمین کربنا میں ظلم کے ساتھ سبا کیے جاؤ گے اور تم سب پیاسے ہوگے تمہیں پانی میسر نہ ہوگا اس کے باوجود کاتم میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے خدا کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی گھبراہ نہیں تم انقریب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنے والے ہو وہ دیکھو تمہارے والد علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں تمہاری والدہ فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے کسی حالت میں امام علی مقام اپنے نانا جان سے روئے اور عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے نانا میری دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مجھے اپنے ہمراہ یہیں قبر شریف میں رکھ لیں حضور کریم السلام حسین کو پسندی دے رہے ہیں مورخین کہتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمائے نہیں اے میرے پیارے بیٹے میں تمہارے لیے دنیا میں ابھی رجوع ہے کیونکہ تمہ, تمہیں تمہ, تمہ شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو خدا نے تمہارے لیے بکا ہوا ہے جس عظیم ثواب تم کو ملنا ہے اس حال میں حضرت امام علی مقام قبر اطر سے بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنکھوں جاری تھے اس کے بعد امام علی مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پہ آتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور پہ آتے ہیں اور اس کے بعد حضور امام علی مقام امام حسین سیدہ جنت البقی میں اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمت مت رضی اللہ تعالی انا کی قبر شریفہ پر بھی آتے ہیں جب امام علی مقام اپنی والدہ کی قبر شریفہ پر آئے تو قبر کو دیکھتے ہی پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے روتے ہوئے ارد کرتے ہیں اے میری پیاری امی جان آپ کے نازوں کا پالا ہوا حسین آپ کی آنکھوں کا نور حسین آپ کے دل کا سرور حسین وہ حسین کے جس ذرا پر تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے اب وہ حسین مجبور ہو کر مدینہ طیبہ سے جا رہا ہے امی جان آج سے پہلے قبر پر حاضری دیتا تھا تو دل کو تسکین ہو جاتی تھی اب حاضری کی سعادت سے محروم ہو رہا ہوں آپ کی جدائی سے میرا دل ٹوٹ رہا ہے آپ جانتی ہیں کہ میں مجبور ہوں اب آپ کے لاڈل حسین کی آزمائش کا وقت قریب ہے امی جان میرے لیے دعا کیجئے گا میری جان چلی جائے لیکن میرے نانا کے دین پہ داغ نہیں آنا چاہیے اللہ ہوا اکبر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں سے سیدھا ام المین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد سارا معاملہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اب کرتے ہیں کہ ام المن میں مدین شریف سے ہجرت کر رہا ہوں اور مجھے اب مکہ شریف جانا ہے فرمائی آپ کیا کہتی ہے ام سلمہ فرمانے لگ گئی کہ میں نے تمہارے گانا سے سنا تھا کہ حسین کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا اے حسین میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا راستہ مکے کا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا راستہ تو سیدھا کربلا تک جا رہا ہے میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہے اللہ پورا بھر پھر ام سلمہ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ہی فرمائی کہ اللہ کبار کا تعالی امام علی مقام امام حسین کو صبر عطا فرمائے ہر مشکل کھڑی میں کامیابی عطا فرمائے اب امام علی مقام صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اپنے سارے آئزہ اقربا جو جانا چاہتے ہیں سب سواری پہ سوار ہے امام علی مقام کی سواری سب سے آگے ہے امام علی مقام حسرت بری نگاہوں سے اب مدین شریف کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے حسین مدینہ شریف میں جوان ہوئے تھے حسین آج یہ مدینہ شریف کے جو حضور کریم علیہ السلام وہ بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ محبوب ہے آج امام علی مقام کو یہ مدینہ شریف چھوڑنا پڑ رہا ہے اللہ اکبر امام علی مقام روتے رہے زارو پتہ اور آپ سواری سے سوار ہے ستائیس رجب ساٹھ ہجری میں آپ مدین شریف سے مکے شریف کی طرف نکلتے ہیں تین مئی 680 ہجری تھا ہجری تھا تین مئی 680 ہجری عیسوی امام علی مقام تین دن کے بعد سیدھا مکہ شریف پہنچ گئے اللہ اکبر جیسے ہی مکہ شریف پہنچے بالکل وہ منظر تھا جیسے حضور کریم علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی اور مدینہ شریف پہنچے تھے تو جو منظر یہاں تھا خدا کی قسم یہی منظر آج مکہ شریف میں بھی ہے کہ مکہ شریف کے مسلمان اپنے گھروں سے نکل آئے عورتیں اور بچے سب اقتدار کے لیے امام علی مقام کا اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں امام علی مقام مکے شریف میں داخل ہوتے ہیں اب امام علی مقام جب مکے شریف پہنچ گئے تو اہل مکہ نے بڑا شاندار استقبال کیا مورخین کہتے ہیں کہ روزانہ ہزاروں کا مجمع ہوتا اور امام علی مقام انہیں نماز پڑھاتے اور سب خوشی خوشی کے ساتھ امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اب امام علی مقام جب مکہ شریف آ گئے تو کوفیوں کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ امیر معاویر علی کا انتقال ہو چکا اور امام علی مقام سے یزید مدون جو اقتدار کے قابل ہو چکا اس نے بحث کا مطالبہ کیا امام علی مقام نے والی مدینہ کو بڑا سخت جواب دیا اور یزید مدون کی بحث سے انکار کر دیا امام علی مقام نے مدینہ شریف سے ہجرت کی ہے اور مکہ شریف پہنچ گئے ہیں اب کوفی سلیمان بن سرد کے مقام میں جمع ہوئے کیا سیا جائے سب نے کہا کہ ہم امام علی مقام کو خط لکھتے ہیں ہم ان پہ اپنی جانیں قربان کریں گے ہم ان سے بیعت کریں گے ان پہ اپنی جانیں قربان کریں گے تن من تن سب کچھ قربان کریں گے شہزاد رسول اگر کو پہ آ جائیں ہم بڑا پرتباہ استعمال کریں گے اللہ اکبر اب خطوط در خطوط امام علی مقام کو لکھے جاتے ہیں کہ امام علی مقام کے پاس آہستہ آہستہ خطوط آنے لگ گئے اور پھر مورخین کہتے ہیں کہ ان خطوطوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی اب امام علی مقام نے جب یہ منظر دیکھا کہ خطوط روزانہ آ رہے ہیں اور خطوط کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی اور دورے بھر گئے ہیں خطوط سے کیا کیا جائے تو امام علی مقام نے کوفیوں کو ایک خط تحریر فرمایا اس میں لکھا کہ پہلے میں اب جب تمہارے اتنی تعداد میں خطوط آ چکے ہیں تو میں اپنے کچاذات بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں یہ کوفا پہنچیں گے یہ کوفے کے حالات کے بارے میں لکھیں گے کہ کوفے کے حالات کیا ہیں اگر کوفے کے حالات روز ہوئے انہوں نے لکھا تو میں ضرور تمہارے پاس آ جاؤں گا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خط جو ہے ان کے پاس پہنچتا ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ امام علی مقام کو جب پتا تھا کہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے کرام بھی آپ کو یہی بات بتا رہے تھے تو امام عالی مقام پھر میدان کربلا کی طرف گئے تھے تو یہاں پر صدر الفاظ بد الماثر حرو سید مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑا شاندار پیریگراف تحریر فرمایا اپنی کتاب چھوٹی سی کتاب ہے سمان کربلا اس پہ آپ نے پیریگراف لکھا جو بہت شاندار ہے میں اسے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سد اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ اگر امام کی کی قبر مشہور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا مگر جب جزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے قطر تھی اس وجہ سے اس کی بیعت نہ روا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیرو سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا بابیاب سے ملک جزید کی بحث سے دستکی کرنا اور حضرت امام سے تعلیم بیس ہونا امام کو ناظم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول فرمائیں جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور سائی نے سے اہل سے سے بیعت کرے اس پر اگر وہ ان کی افتتاح قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابید ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ کرتے تو بارگاہ علاقی میں کوپیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے بدی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانے پدا کرنے کے لیے حاضر تھے فرماتے صد اللہ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل وجود اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر نبی فرمائے اگر حضرت عطاب صاب حرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت ابن حضرت, جابر حضرت ابو سعید حضرت ابو واقب امام کی رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کو کیوں کا اعتماد نہ تھا امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاط پیدا کر رہی تھی وہ کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا لیکن اندیش معنی کا حضرت امام کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس افتدا کو رد کرنے کے لیے شرح عذر کیا ہے ادھر ایسے جلیل القطر صحابہ کی شدید اقرار کا لحاظ ادھر اہل کوفا کی ابتدا رد فرمانے کے لیے کوئی شرع ازر کا نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ جس کا حل وجود اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام حسین کو بھیجا جائے اگر کوفیوں نے بدعتی اور بے وفائی کی تو عمرے شر ہی مل جائے گا اور اگر وہ اپنے اہد پر قائم رہے تو پھر صحابہ کرام کو تسلی ہو جائے گی حضرت امام عالی مقام امام حسین کربلا کیوں گئے حضرت صد النفاضل کا یہ پیراگراف ثمانہ کربلا میں موجود ہے اپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بیت کے لیے بلا رہے تھے کہ حضور اجائیے حضور آ جائیے اگر امام علی مقام نہیں جاتے اور وہ یزید کی بیعت کر لیتے میدان میشر میں وہ کیسے اللہ تبارک کا بطالہ فرماتا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کی ان کے پاس اگر جواب یہ ہوتا جواب یہ ہوتا وہ یہ عرض کرتے اللہ تبار کا بطالہ ہم تو حسین کو بلا رہے تھے لیکن حسین خود نہیں آئے اس لیے ہم نے اس کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کر لی تو آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن امام علی مقام کے پاس اس کا جواب کیا ہوتا یہ تھا اہم چیز یہ تھی اہم بات اس لیے امام علی مقام نے اپنے شہزادات پائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے اور وہاں کے حالات دے کر مجھے خط لکھیے جب آپ کا خط آ جائے گا تو اس کے بعد میں اپنے سفر کو شروع کر دوں گا اللہ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل تیاری کرتے ہیں سفر کی گھر سے نکلنے لگے ان کے دو نن شہزادے ایک شہزادے کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم دونوں کہنے لگے کہ اپا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اب جب ان کا اشترار کرنے لگا تو گھر والے کہنے لگے مسلم لے جاؤ تم سفر پہ جا رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ اہل بیت پڑی کہ کوفے والے اس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو تم بچوں کو بھی دے جاؤ یہ بھی کوفا دیکھ لیں گے کوفا گھوم لیں گے ان کی بھی سیر و سیاحت ہو جائے گی حضرت ایمان مسلم گھر والوں کی بات کو مانتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو لے کر آپ سیدھا کوفے پہنچتے ہیں کیا جیسا کہ انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہوا تھا بڑا شاندار استعمال ہوتا ہے ایک دن بارہ ہزار کوفی بیس کرتے ہیں دوسرے دن اٹھارہ ہزار کوپی بیس کرتے ہیں بڑھتے بڑھتے کوپی جتنے بیس ہوئے اس کی تعداد دو چار दिन के अंदर چالیس ہزار کی ہو جاتی ہے چالیس ہزار کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول نومان بن بشیر کو دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور نومان بن بشیر نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم یہ کیا کر رہے ہو اس طرح سے یزید سڑک اٹھے گا اور وہ بدلے کی آنکھ اپنے دل میں لے آئے گا اور تم اس کے لوگوں کا ظلم و ستم جانتے ہو کہ پھر اس کے لوگ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں گے جب نومان بن بشیر تقریر کرنے لگتا ہے تو جزید کے آٹو میں عبداللہ اللہ حدرنی عمار بن عمر بن بنفار انہوں نے کہا کہ پھر آپ ماں اللہ سستی کیوں دکھا رہا آپ مسلم نقیل کو قید کر دیں یا مسلم نقیل کو یہاں سے بدر کر دیں اور اتنے لوگوں نے جو بیٹ کیے ہیں اس پہ سختی کی جائے حضرت نومان بن بشیر نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں حضور کے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں کٹھی ہے آپ سے نہیں ہو سکتا تو پھر ہم یزید کو خط لکھتے ہیں چنانچہ یزید کو خط لکھا گیا اس میں تحریر تھا کہ امیر المومنین یزید المن اللہ ہم کوفے سے عبد اللہ حدر امر بن اقبا امر بن سات اور دیگر لوگ جو جو شامل تھے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کوفے کو سنبھالیے وہ نچند دنوں کے بعد کوفا آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا مسلم ان کو پہنچ چکے ہیں چالیس ہزار افراد پید کر چکے ہیں امام علی مقام سنا ہے کہ وہ بھی مکہ شریف سے نکلنے والے ہیں اور وہ کوپے پہنچنے والے ہیں اگر وہ کوفا پہنچا ہے تو یہ کوفا تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ سارے لوگ حسین کی غلامی میں چلے جائیں گے تم جلدی سے کوئی کاروائی کرو یزید کے پاس جیسے ہی خط پہنچا جزید نے فوراً میٹنگ ترتیب دے دی سب لوگوں کو بلا لیا کیا کیا جائے تجویز یہ قرار پائی تجویز بے شمار آئی اور جس نقطۂ نظر سے سب متفق ہوئے وہ یہ تھا کہ بسرا کا جو حاکم ہے عبد اللہ ابن زیاد اس کو کوفے کا حاکم بنایا جائے اس کا بھائی جو ہے عثمان بن زیاد اس کو بسرا کا حاکم مقرر کر دیا جائے اور ابن زیاد سے کہا جائے کہ وہ پانچ سو آدمیوں کے ساتھ حجاب کے راستے سے کوفے میں داخل ہو کیونکہ ہجاب کے راستے پر سب لوگ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسین کی طرح سے اس راستے سے آئیں گے تو سب لوگ عمید اللہ ابلزیات کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یہ بات ہمارے لیے فائدے مند ہوگی کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عمد اللہ زیاد بترا کو چھوڑتا ہے اپنے بھائی عثمان کو حاقب بناتا ہے اور پانچ افراد کے ساتھ حجازی راستے کو اس نے اختیار کیا اور حجازی راستے سے وہ کوفے کی طرف داخل ہونے لگا جیسی وہ کونفے میں داخل ہوا لوگ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شہزاد رسول ادھر سے آئیں گے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شہزاد رسول آ گئے شہزاد رسول آ گئے ایک آدمی نے کہا کہ ہٹ جاؤ یہ شہزاد رسول نہیں ہے یہ ابن مر جانا ہے یہ تو ابن زیاد ہے ظالم فاسق و پاگل یہ اس کے ظلم و ستم انتہا پر ہے یہ ابن زیاد ہے یہ شہزاد رسول نہیں ہے اب ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس پہنچتا ہے نومان بن بشیر کو معذور کر دیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ ابن سیاح اب گورنر بنتا ہے کوفے کا ابن سیاح نے کہا کہ سب لوگوں کو بلا جتنے کوفہ کے موسیق لوگ ہیں سب کو بلا سب کمائیل کے سرداروں کو بلا سب آ اب یہاں پانچ سو آدمی اس کے پاس موجود ہے اس نے کہا سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہ تم امیر حامدین یزید کے خلاف بغاوت کرنے پر اگائے اتر آئے چالیس ہزار روپے سے لوگ مسلم کی بحث کر چکے ہیں امام حسین مکے شریف سے نکلنے والے ہیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کان کھول کے سن لو جس جس نے مسلم کی بحث کی ہے بیس کو توڑ دے اور جو حسین کا انتظار کر رہا ہے حسین کا انتظار کرنا چھوڑ دے جو بھی ساتھ دے گا میں اسے بیٹ چوراہے پر لٹکا دوں گا اس کی گزریں کتا بھی جائیں گی ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ شاید کسی انسان نے ایسی سزا کسی انسان کو دی ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے تمام لوگوں سے کہہ یہ کام کرنا چھوڑ دے اب یہاں سے لوگ سردار اس کی دھمکی میں آ جاتے ہیں اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو سب لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو اگر اپنی بیویوں کو بچانا چاہتے ہو بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں مسلم کی بحث کو ترک کرنا ہوگا امام میں بقام کا انتظار کرنا چھوڑ دو ماد اللہ اس جھگڑے میں تم پڑو ہی نہیں دور رہو تو تمہارا کھرانہ بچ سکتا ہے تمہارے بیوی بچے بچ سکتے ہیں تمہارے و ازبات بچ سکتا ہے اگر تم ساتھ دینے پر تلے آئے تو سب کچھ لٹ جائے گا اب دو ہی دن میں کوفے کی فضا تبدیل ہونے لگتی ہے مورخین کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت امام مسلم عقیل بھی جان گئے کہ اب کوفے کی فضا تبدیل ہو رہی ہے تو مسلم ان عقیل نے مختار جیٹ کے گھر کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ گھر سب کی نظر میں تھا مسلم ابن عقیل حانی بن بروا کے گھر میں آ گئے اور یہیں پر آپ کے شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ٹھہرے ہوئے تھے اب ایک موقع پر ابن زیاد نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست حانی بن پوروا یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے چار ہزار آدمی ان کے ساتھ مسلح سواری پہ چلتے تھے اور آٹھ ہزار پیدل چلتے تھے میرا دوست حانی بن پوروا کہاں ہے اب حانی بن پوروا نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا ہوا اور یہ بیمار بن کے لیٹے ہوئے کہ مجھے گورنر ہاؤس طلب کیا جائے گا اور میں نہیں جاؤں گا اور کہیں بات جو ہے یہ پھیل نہ جائے کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں ہے اللہ اکبر جبر اور اس نے کہا کہ ہانی بنروا میرے بچپن کا دوست کہاں ہے لوگوں نے کہا درباروں نے کہا اے ابن زیاد وہ بیمار اپنے گھر میں ہیں جا کر کے ان سے کہہ دو کہ ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے پیغام دے دیا گیا اب یہاں پر مورشین کہتے ہیں کہ ہانی بنروا کا ایک غلام ایک خاطب تھا اس نے امام مسلم سے کہا بڑی خوشی کی بات ہے ابن زیاد آ رہا ہے آپ اس دروازے کے پیچھے چھپ جانا جب وہ آگے بیٹھے گا تو میں کہوں گا کہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ یہ گویا کہ کوڈ بڈ ہوگا ایک اشارہ ہوگا آپ دروازے کے پیچھے سے تلوار لے کے نکلنا ابن زیاد ملون کی گردن تن سے جدا کر دینا کس بھائی ختم ہو جائے گا نہ دشمن رہے گا نہ دشمنی پھیلے گی اللہ اکبر آن بن اروا کے مکان پہ اتنے زیاد پہنچتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو دروازے کے پیچھے تلوار دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور جب وہ عیادت کرنے لگا گفتگو چلی تو دوران گفتگو قادم نے کہا پانی پلاؤ پانی پلاؤ لیکن حضرت مسلم ابن عقیل دروازے کے پیچھے سے نہیں نکلے ابن زیاد چلا گیا قادم نے کہا ابن زیاد بہت قادم نے کہا مسلم ابن عقیل بہت اچھا موقع تھا تم نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی کہا سنو میں نے اپنے رسول کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا میں نے اپنے آقا سے سنا کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا سوچو اے مسلمانوں آج ہماری ساری زندگی دھوکے میں گزر رہی ہے آج ہماری ساری زندگی کس کام کے اندر گزر رہی ہے اور ادھر دیکھو حضرت امام مسلم ابن عقیل کو کہ دشمن آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ اس کی گدن سن سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں بیتا اللہ اکبر اب حضرت مسلم ابنی عقیل کی تلاش شروع ہوتی ہے ابن زیاد نے کہا تلاش کرو کہ مسلم ابن عقیل کس کے گھر میں ہے کئی دن ہو گئے لیکن مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلتا اس نے کہا تم سب کے جاسوس سب کے سب ناکارہ نکلے میرے پاس ایک کام کا آدمی ہے اس کے پاس شام کا ایک شخص تھا جس کا نام معقل تھا کہا ماخل کو بلا ماخل یہ کام کرے گا ماقل سے کہا کہ یہ تین ہزار کرم اور یہ اتنے ہزار کرم انعام کے طور پہ تو اگر یہ کام کر دے گا یہ تین ہزار کرم بھی تیرے پاس تیرے لیے گفٹ ہوں گے تو تلاش کر کہ حضرت مسلم ابن عقیل کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اب ماقل تلاش کرتا رہا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گئے مگر حضرت مسلم ابن عقیل کا پتا نہیں چل رہا وہ بھی پریشان ہو گیا ایک ہی تھک کے اوپے کی جامع مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے نماز ختم ہو گئی آہستہ آہستہ ایک ایک آدمی مسجد سے نکلنے لگا لیکن وہ دیکھنے لگا کہ ایک آدمی ایک صاحب ایسے ہیں کہ جو مسجد سے نہیں ہے دوسری نماز کا وقت آتا ہے مسجد میں تیسری نماز کا وقت آتا ہے مسجد میں وہ سمجھ گیا کہ یہ یدید ہی آدمی نہیں ہے یقینا یہ حسین سے محبت کرنے والے آدمی معلوم دیتے ہیں عبادت کا شوق عبادت کی لگن بتا رہی ہے چنا کے پاس آیا اور چالاکی کی باتیں کرنے لگا کہنے لگا مسلم بن او سجا ان کا نام تھا مسلم بن او سجا میں شام سے آیا ہوں سنا ہے کہ حضرت سے مسلم ابن عقیل مکے سے یہاں پہ آئے اور سوفے والوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے بدعیدی کی ہے اور ان سے کنارہ کشی کو اختیار کیا ہے اب میں تمہارے پاس آیا ہوں میں محیب بہن بے شخص ہوں دیکھو یہ تین ہزار فرم میرے پاس ہے میں انہیں صوفے میں دینا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ محمد بیس ہیں آپ یقیناً جو ہے جانتے ہوں گے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے اور یقین کہتے ہیں مسلم بن او سجا اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے میٹھی باتوں میں آ گئے یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے یہ تو ہمیں باسیتاً امام علی مقام سے محبت کرنے والا آدمی معلوم دیتا ہے آج بھی منافقین ایسے ہی کرتے ہیں سنیوں کو ایسے ہی دھوکا دیتے ہیں مسجد میں آتے ہیں سنوں کی سب کچھ کرتے ہیں اور آخری میں سنوں کی مسجد پہ قبضہ کر لیتے ہیں جب تک مسجد پہ قبضہ نہیں کرتے سب جائی ہوتا ہے اور جب مسجد پہ قبضہ کر لیتے ہیں سب شیر کو بدت ہو جاتا ہے اور ہمارے سنی ان کی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی کتنی مسجدیں گواہ بیٹھے ہیں تو خدا کے لیے ایسے منافعوں سے بچنے کی ضرورت ہے مسلمجہ نے کہا چلو میرے ساتھ یہ سیدھا لے گئے حانی بن عروا کے مکان پر ہانی بن عروا کے مکان کے مسلم ابن عقیل پہلے سے موجود تھے حضرت یہ محبہ ایرے بے شک ہے شام پہ آیا ہے ماسل نے آپ کی خدمت میں تین ہزار جرم پیش کی ہے حضرت مسلم ابن عقیل نے واپس کر دیئے حانی ہانی بن عروا کے قادم نے وہ تین ہزار جرم لے لیے کا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں روزانہ آؤں گا آپ مجھے نیکی کا درد دیجئے گا نیکی کی باتیں بتائیے گا اب یہ روزانہ آتا سارے دن کے حالات نوٹ کرتا اور چلا جاتا ایک دن عبداللہ اتزیات نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے ماقل دکھائی نہیں دے رہا میں نے اس کو بھیجا تھا مسلم کی تلاش میں اب اس کو تلاش کرنے کے لیے کس کو بھیجوں تھوڑی دیر ہوئی کہ ماقل دربار میں داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں ہے عبداللہ اتزیات نے کہا کہ میرا کام ہو گیا اس نے خوشی سے کہا کہ ہاں میرا کام ہو چکا ہے آپ کا کام میں نے کر دیا مسلم ابنی عقیل کہا ہے یہ بات آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی آپ قابو نہیں پا سکیں گے اس نے کہا میں کسی کی بھی رعایت نہیں کروں گا چاہے میرا کتنا ہی پکا دوست کیوں نہ ہو کہ سنو مسلم ابنی عقیل تمہارے بچپن کے دوست ہان اروا کے گھر میں ہے جیسے اتنی زیاد نے یہ سنا وہ چونک پڑا کہ میرے بچپن کے دوست نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا ہوا جاؤ ہانی بنوروا کو لے کر کہا وہ بیمار ہے بیمار ہو یا جیسی بھی حالت انہیں اٹھا کر کے لے کیا؟ انہیں اٹھا کے لائے جاتا ہے گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں حضرت ہانی بنوروا نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل حضرت ہانی بن اروا نے دیکھا کہ ابن زیاد کا رنگ اڑا ہوا اور چہرہ غصے کے مارے ترک ہو چکا ہے کہا کیا بات ہو گئی ابن زیاد آج تو مجھے بہت غصے میں دکھائی دیتا ہے اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو میرے بچپن کے دوست ہو تم نے ہمارے دشمن مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے ہانی بینوروا نے کہا یہ بات تم کو کس نے بتائی کوئی ثبوت ہے یا ہوام دیے چلا رہے ہو کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے مسلم ابن عقیل کو میں نے پناہ دی ہے ان کو پناہ دی ہے تم یہ بات کیسے کر رہے ہو بغیر ثبوت کے کوئی ثبوت ہے ہاں میرے پاس ثبوت ہے ہے ابن زیاد نے کہا ماقل کو لایا جائے ماقل آ گیا ماقل اب جیسے ماقل آیا ہانی بنوروا پریشان ہو گئے یہ تو منافق نکلا یہ تو جاسوس نکلا اس میں ساری خبر دے دی ہوگی تب وہ کہنے لگا کہ بن بلوروا مسلم ابن عقیر کو تم نے بنا دی بن بلوروا نے کہا کہ جو مہمان ہمارے گھر آتا ہے اس کی عزت افزائی کرنا یہ ہمارے قبیلے کا دستور ہے تم اپنے مہمان کو ہمارے حوالے کر دو ہم لوگوں کی شان نہیں ہے ہم کٹ جاتے ہیں مہمانوں کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے ہم تمہیں شدید سزا دیں گے ہانی بنوروا نے کہا تم میرے قبیلے کو نہیں جانتے پھر چاروں طرف سے تمہارے پاس چمکتی ہوئی تلواریں چ... دمکیں گی چاروں طرف گورنر ہاؤس کے چمکتی ہوئی تلواریں لہرانے لگ جائے گی اس نے کہا کہ تم مجھے دھمکی دیتا ہے ہانی بینروا نے کہا ہاں میں تجھے دھمکی دیتا ہوں جب تم مجھ سے یہ بات کرتا ہے اس لیے میں تیرے جیسے میں تج سے یہ بات کر رہا ہوں اس نے بڑا سا ڈنڈا اٹھایا موٹا سا مو کہتے ہیں ہانی بنوروا کے سر پہ مارا ہانی بنوروا کے رخسار سے خون نکلنے لگ گئے. سر سے خون نکلنے یہ معاملات ہے مسلم ابن عقیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف روا دبا ہوتے ہیں کہتے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے گورنر ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اب یہ موقع بڑا اچھا تھا کہ اس وقت काम हो जाता تو ابن زیاد اور اس کے لچکڑیوں کو عبرت ناخت ہوتی لیکن ابن زیاد نے ایک چالا چی کی, کی مورقین کہتے ہیں کہ قاضی شرے کو بلایا جو وہاں کے قاضی تھے اے قاضی شرح یہاں پر یہ معاملات ہو گئے ہیں اور ان کا قبیل آ چکا مسلم ابن وکیل آ چکے تو تم ایسا کرو کہ جا کر کے لوگوں سے کہو کہ بن بنوروا اور ان کی بچپن کی روستی ہے وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کس نے یہ خبر پہنچا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا کس نے یہ کہا کہ انہیں زخمی کر دیا گیا کس نے کہا کہ انہیں طے کر دیا گیا کازیشورے آئے کہا دیکھ لو قاضی کادیشورے ہانی بن اروا زندہ ہے قاضی کازیشورے نے جب ہانی بن اروا کو دیکھا تو کون رس رات کون کا بہرات حضرت ہانی بن اروا نے کہا اے کازیشورے تم بس ایک بار جا کے سچ کہہ دینا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے قاضی نے نکاح کی یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں مگر آپ دیکھ کے نہیں ہے کہ میرے پیچھے کتنے جاسوس لگے ہوئے ہیں یہ میری گردن اسی وقت ان سے جدا کر دیں گے چنانچہ اندر اس نے اتنے سیاح نے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو بلائے سب چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کے اپنے اپنے قبائل سے کہو کہ واپس چلے جائیں جب عید کی فوجی آنے والی ہے جو اپنی بیوی کو بیوا کرنا چاہتا ہو بچوں کو یقین کرنا چاہتا ہو تو وہ وہی ور رہے ورنہ چلے جائیں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں یہاں پر اس کی یہ حکمت کامیاب ہوتی ہے قاضی شورے میں جا کے اس لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی کہ ہانی بنوروا خیریت سے ہے وہ دونوں کی آپس کی دوستی ہے اور وہ بیٹھ کر کے ایک جگہ پر بات چیت کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے ادھر جا کر کے سرداروں نے شور مچا دیا چلو چلو سب اپنے گھر پہ چلے جاؤ یزید کی فوجی آ رہی ہے اور وہ تمہیں تباب و برباد کر دیں گی کہتے ہیں کہ یہی مواقع تھے یہی موقع تھا کہ مسلم ابن عقیل کے پیچھے چالیس ہزار لوگ تھے جب نماز پڑھنے لگے مسلم ابن عقیل اور جب سلام پھیرا تو کوفہ کی ساری مسجد خالی ہو چکی تھی کوئی بھی امام مسلم کے پیچھے نہیں تھا سب لوگ چلے گئے امام مسلم اپنے مسجد سے نکلتے ہیں گھروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں سارے دروازے بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں اور ایک عجیب و غریب خوف کی فضا ہے وہ بزدل لوگ تھے کہ جو در گئے ڈرگر گئے صرف ایک تھمکی سے سارے دروازے بند کر لیے خطوط کے ذریعے سے امام علی مقام کو بلانا چاہتے تھے اور ادھر حضرت مسلم خط بھی روانہ کر چکے تھے امام علی مقام کے لیے کہ امام علی مقام آ جائیے یہ بہت اچھے لوگ ہیں چالیس ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے یہ آپ کا شاندار اس کریں گے وہ ساری بات امام مسلم کے دماغ میں تھوم رہی ہے یہ کیا کر دیا میں نے میں ان کو اپنا سمجھ بیٹھا میں ان ظالموں سے محبت کرنے لگا اور یہ لوگ تو اتنے ڈر اتنے مسلم نکلے کہ سر دروازہ بند ہر کھڑکی بند امام مسلم گلیوں سے گزر رہے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا ایک گلی سے گزرتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بری عورت اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے حضرت مسلم ابن عقیل اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اما جی پیاس لگی ہے پانی پلا دیں گی کون ہیں آپ میں مسلم ابن عقیل ہوں آپ وہی مسلم ابن عقیل جن کو لوگوں نے خطوط لکھ کے بلایا ہاں میں وہی مسلم ابن عقیل ہوں آج سارے دروازے مجھ پہ بند ہو گئے ایک تیرا دروازہ خدا دیکھا تو میں تیرے پاس آ گیا یہ اضر دنیا میں تو نہیں دے سکوں گا لیکن ہاں آخرت میں پیارے مصطفیٰ ضرور یہ اجر تجھے دیں گے وہ خوش ہو گئی تا آپ میرے گھر میں چلے میرے کمرے میں چلے یہاں پہ نہیں بیٹھے اپنے ساتھ لے جاتی ہے کھانا پیش کرتی ہے امام مسلم نے کھانا نہیں کھایا پانی کچھ گھونٹ پیا ہے عبادت کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں ساری رات عبادت میں مصروف ہے ادھر وہ بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوتی ہے واپس آتی ہے داخل ہوتی ہے واپس آتی ہے کسی چیز کی ضرورت تو مسلم کو نہیں ہے اتنے میں دروازے دستک ہوتی ہے دروازہ کھلا تو اس کا بیٹا بلال جس کا نام تھا وہ اندر داخل ہو گیا بلال نے جب یہ منظر دیکھا کہ میری بوڑھی ماں اندر جا رہی ہے کمرے میں واپس آ رہی ہے پوچھا امی جان کیا معاملہ ہے کا بیٹا مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ہے ظالم لوگوں نے انہیں فوٹو کلک کر کے بلایا اور آج ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ سب کے سب دروازے بند کر کے بیٹھ گئے بدل لوگ میں ان کی خدمت کر رہی ہوں اب کہتے ہیں کہ بلال ابن زیاد کا اعلان سن چکا تھا کہ جو مسلم ابن عقیل کا پتہ بتائے گا اس کو میں اتنے ہزار جرم دوں گا اب رات بھر اسے نیند نہیں آتی کہ کب صبح ہو اور میں صبح جاؤں اور ابن زیاد سے کہوں کہ جس شخص کو تم تلاش کر رہے ہو وہ شخص میرے گھر میں ہے فوجے بھیجو اور اس شخص کو گرفتار کر لو بلا صبح بیدار ہوتے ہی پہنچ جاتا ہے ابن زیاد کے پاس ادھر مسلم ابن عقیل صبح نمودار ہو گئی وہ عورت کمرے میں داخل ہو گئی صبح کا ناشتہ لے کر حضور رات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا اب تو کچھ کھا لیں فرمایا اب پیاس اور بھوک بجے گی تو مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں سے جو میں کوسم نصیب ہوگا اسی سے بجے گی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اس عورت نے پوچھا کا رات میں نے حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ مسلم اب تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو تو لگتا یہ ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا آپ کو شاید کون کرے گا یہ سارا معاملہ کون کرے گا ابھی یہ باتیں اس بوری یورپ میں اور حضرت مسلم ابن عقیل میں چل رہی ہیں کہ اتنے میں دروازے پر کروڑوں کی ٹاپوں کی آواز نمودار ہوتی ہے مسلم ابن عقیل نے کہا وہ لمحہ آ گیا تیرا بیٹا غداری کر گیا اس نے جا کے خبر دی میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا وہ تو دوسرے کمرے میں سو رہا ہے جا کے دیکھ لے وہ سو نہیں رہا وہ انہی یزیدیوں کے ساتھ موجود ہے عورت کمرے میں جا کے دیکھتی ہے تو واقعی اس کا بیٹا نہیں تھا یزیدیوں کے لشکر میں جھانک کے دیکھتی ہے تو اس کا بیٹا اس کے درمیان موجود ہے تیرے بیٹے بے وقفی کر دی لیکن اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی توں نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا اجر تجھے اللہ ضرور ادا فرمائے گا اس نے کہا حضور گھر میں رہیے آپ میں نہیں ہے جان بچا کے بیٹھ جانا یہ ہمارے خون میں نہیں ہے اور اگر میں گھر میں رہا تو یہ چاروں طرف سے تیرے مکان کو آگ لگائیں گے جس سے میری وجہ سے کچھ کو بھی نقصان ہوگا مجھے باہر نکلنا پڑے گا ادھر محمد بن اشد ستر فوجی لے کے اس عورت کے مکان بلال کے مکان کا چاروں طرف سے گھیرتا ہے یہاں پر موجودین کہتے ہیں کہ محمد بن اشد جب فوج لے کر کے نکلنے لگا تو اس نے ابن زیاد سے کہا کہ کتنے آدمی دے رہے ہو ابن زیاد نے کہا کہ میں ستر فوجی تیرے حوالے کر رہا ہوں انہیں لے جا کہا وہ حسین کے خاندان کے لوگ ہیں مسلم عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے ستر آدمی یہ کافی نہیں ہے زیادہ آدمی چاہیے تم کیا ہزاروں آدمی کو گرفتار کرنے جا رہے ہو ایک آدمی کو گرفتار کرنے میں تجھے بھیج رہا ہوں ستر آدمی کافی نہیں ہے تم نے انہیں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ان کے خاندان کے بچے حضرت قاسم کو اگر تم تلوار چلاتے دیکھو تو تیری آنکھیں چکا چون ہو جائے وہ جب پیدا ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ تلوار چلانا سیکھ کر کے آئے بڑا عجیب معاملات ان کے ساتھ ہے تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب تلوار چلتی ہے تو چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ تلوار چلاتے ہیں ابن زیاد نے کہا ستر آدمی لے کے تو جا اب یہ ستر فوجی چاروں طرف سے مکان کو گھیرے ہوئے مسلم ابن عقیل باہر آ جاتے ہیں اب مقابلہ شروع ہوتا ہے تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں باقی دیکھنے والی نگاہیں محبوط ہو کے رہ جاتی ہے کہ مسلم ابن عقیل نے تلوار کے بہت جوہر دکھایا اکتالیس یزیدوں کو جہنم باصل کر دیتے ہیں مسلم ابن عقیل نے اکیلے اکتالیس یزیدوں کو جہنم باصل کر دیا اب یہ ابن اشب سوڑ کا ہوا ابن سیاح کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اور فوج دو اور فوج دو ابن نے کہا کیا ہوا کہا تیرے اکتالیس آدمی کام میں آ گئے اب یہ سوڑے بچے ہیں یہ لے کے پہنچوں گا وہ بھی وہاں پہ کام میں آ چکے ہوں گے تم ایک آدمی کو گرفتار نہیں کر سکے ابن اشد کہنے لگا کیا تم نے مجھے سبزی بیچنے والے کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے یا ایک قوم کا نام لیا کہ جو موسل میں رہتی ہے جو ڈرپوک تھی ان کے پاس بھیجا ہے میں نے تم سے کہا تھا تلوار چلاتے ہیں تلوار دکھائی نہیں دیتی اتنی تیز تلوار چلاتے ہیں کہا اب سیاست سے کام لو فوجی لے جاؤ اور جا کر کے مسلم ابن عقیل سے کہہ دو کہ ابن زیاد نے تمہیں امان دے دی ہے عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی یہ کہتا کہ ہم نے امان دے دی ہے تو واقع وہ امن میں آ جاتا تھا اب اتنی اصد اپنی فوج کو لے کر کے آیا اور نامے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ائے مسلم ابن عقیل ابن سیاح نے تمہیں امان دے دی ہے مسلم ابن عقیل نے کہا میرے لیے تو امان ہے حسین کے لیے امان نہیں ہے مجھے دھوکہ دیتے ہو اب یہ تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں شدید سیاح کی کیفکیت مسلم ابن عقیل کو محسوس ہوتی ہے آپ وہ تھوڑی عورت سے فرماتے ہیں مجھے دو چار فوٹ پانی مل جائیں گے وہ پانی کا پیارا فوراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے ایک ملون یزید جب دیکھتا ہے پانی پی رہے ہیں اس نے بڑا سا پتھر اٹھا کے پھینکا سیدھا مسلم ابن یقین کے ہوٹوں پہ لگتا ہے خون کے فوارے پانی کے اندر آ جاتے ہیں اور پانی خون سے رنگین ہو جاتا ہے اللہ حکمت پھر ایک پتھر امام مسلم کے کوئی پیچھے سے مارتا ہے کہ امام مسلم کی جو ہے سرے ناز پہ وہ پتھر جا کے لگتا ہے اور خون کے فوارے روا دوا ہو جاتے ہیں امام مسلم کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ابن زیاد نے کہا مسلم قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی مجھے سلام کرتا ہے تم نے مجھے سلام نہیں کیا فرمایا فاسق ہے تو فاضف ہے تو یاد رکھنا سب سے افضل جہاد ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ سب سے افضل جہاد ہے مسلم ابن عقیل نے کہا تو فاسق و فاغر ہے اور تیرے یہ معاملات ہیں تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہوں ہم سے کہتا ہے کہ سلام بھیجو ہم تجھے سلام کریں ایسا نہیں ہو سکتا ابن زیاد پرن ہو گیا کہ میں لگا مسلم ابن عقیل یہاں پر لوگ اور آرام اور سکون سے رہ رہے تھے تم کو کیا ہوا کہ تم یہاں پر آئے اور یہاں پر تم نے کتنا برپا کیا حسین نے اللہ کتنا برپا کیا مسلم ابن عقیل نے کہا کتنا تو ہے تیرا پاپ جزید ہے تم لوگوں نے سنا کو عام کیا تم لوگوں نے شراب کو عام کیا حسین کو تو لوگوں نے دعوت دی خطوط لکھے کہ آ جاؤ ہم تمہاری بات کریں گے ابن نے سیات نے کہا میں تجھے ایسا قتل کروں گا کہ کسی انسان نے کبھی دنیا میں کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا مسلم ابن عقیل نے کہا مجھے تجھی سے امید ہے بے بےغرت کوئی یہ کام کرے گا کہا لے جاؤ مسلم ابن عقیل کو تو حمران بن بکیر نامی ایک شخص مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے اوپر گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جاتے ہیں اور مسلم ابن عقیل کی تلوار گردن پہ ایسی زور کا وار کیا کہ مسلم ابن عقیل کی گردن ناز تن سے جدا ہو جاتی ہے پھر مسلم عقیل کی گردن تو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینکا گیا گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا کے چشمے پر ایک پیاسا بج جاتا ہے ایک پیاسا پہنچ جاتا ہے اِنَّا اِنَّا <اون> اب حانی بن پوروا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اور بیچ بازار میں ہانی بن پوروا کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے ہانی بن پروا نے ایسی دوستی نبھائی تو اللہ نے انعام بھی دیا کہ آج جس جگہ پر مسلم ابن عقیل کی مزار شریف ہے اس کے بالکل برابر میں ہانی بن عروا کی مزار شریف بھی ہے دونوں ساتھی ایک ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان اللہ تعالی اللہ اکبر یہ قبر میں بھی ساتھ اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ اب ابن زیاد نے کہا کہ مجھے خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے دو نن شہزادے بھی تھے ان کو لے کر کیا اگر یزید نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے تو میں کیا جواب دوں گا ان کو پیش کرو جو لے کے آئے گا میں ہزاروں جرم اس کو انعام دوں گا اب دونوں شہزادوں کی تلاش شروع ہوتی ہے ادھر دونوں شہزادے ہانی بن پوروا کے مکان میں ان کے گھر والوں نے کہا کہ ایک کافر اس وقت یہاں سے روانہ ہوگا روانہ ہو چکا ہے آپ ان کے پیچھے جاؤ یہ تھوڑی آگے گئے ہوں گے آپ ان کے ساتھ مل جاؤ گے یہ دونوں ننے شہزادے رات کا وقت آگے بڑھتے ہیں مگر قافلہ جا چکا تھا رابطے میں دیکھا کہ ایک عورت پانی کا مشکل لیے بیٹھی ہے پانی مل جائے گا دونوں شہزادوں نے کہا انہوں نے کہا آپ کون ہیں ہم حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں وہی مسلم ابن عقیل کے جنہیں کل شہید کر دیا گیا اب جب انہوں نے سنا تو دونوں نننی شہزادے رونے لگ گئے کیا ہمارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہاں بڑی بے دھری کے ساتھ شہید کر دیا گیا آپ کو کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ میرا داماد حارث ہے وہ یزیدی لشکر میں ہوتا ہے اس نے یہ قبر دی ہے اب ان دونوں شہزادوں نے کہا کہ ایک رات آپ کے گھر میں امان مل جائے گی کہ ہم آپ کے گھر میں رہیں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن اگر میرا داماد آ گیا تو مشکل ہو جائے گی دونوں شہزادے کہتے ہیں رات ہی کی تو بات ہے اب دونوں شہزادوں کو یہ کھانا وغیرہ کھلاتی ہے اور یہ کمرے میں سلانے کے لیے لٹا دیتی ہے اور ادھر اس کا داماد آتا ہے کھانا وانا کھا کے اونٹ کی طرح سو جاتا ہے اچانک اسے سانس کی آواز آنے لگ گئی کہ کسی کی سانس کی آواز آ رہی جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دو بچے لیٹے ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بچے روتے ہوئے اٹھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے پیبس ہو جاتے ہیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی ابھی ہم نے خواب دیکھا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلم اکیلے آ ہے بچے تمہارے کہاں ہیں رسول اللہ وہ بھی انریب آنے والے ہیں لگتا ہے کہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب ہے چنانچہ حارث پوچھتا ہے تم کون ہو کہاں مسلم ابن عقیل کے شہزادے میں تمہیں سارا سارا دنوں ساری ساری رات تلاش کرتا رہا اور تم یہاں پر چھپے ہوئے ہو اپنے غلام سے کہا ان دونوں کو لے جاؤ ان کی گردن تم سے جدا کر دو غلام لے کے جاتا ہے وہ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ کیا کہابق بنے گا کہ حضور کے گرامی کے بچوں کو شہید کرے گا یہ چیز تو اپنے ماتھے پہ لے کے جائے گا اس پہ خوف خوفداری ہو جاتا ہے ہر نے اپنے بیٹے سے کہا جا تا یہ کام کر اس پہ بھی خوفداری ہوتا ہے ہار پھر جاتا ہے خود اور جانے کے بعد دونوں شہزادوں کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے ان نہ دندہ ہی ون دونوں شہزادوں کی گردن کو اس نے بورے میں رکھا اور سیدھا اس نے زیاد کے پاس آ گیا بورے کو الٹا کیا تو دونوں شہزادوں کے سر باہر آ گئے یہ کس کے سر ہیں یہ آپ کے دشمن مسلم ابن عقیل کے بچوں کے سر ہیں کم تیرے کو کس نے کہا تھا ان کی گردن تن سے جدا کر دے میں نے لالچ کی خاطر یہ کام کیا اس نے کہا ہے سارے دربار میں کوئی شک کہ جو اس حارف کی قدر تن سے جدا کر دے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی کامیابی ہے وہ لے جاتا ہے اور ہارف کسی سر کو بھی جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وشال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ادھر حضرت سیدنا مسلم ابن آتی ادھر حضرت سیدنا امام علی مقام مختصر نب کیے دیتا ایک بج کے میری گھڑی میں ہو چکے ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی حج بالکل قریب ہے ایک دو دن باقی ہے امام علی مقام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کوفے کی طرف نکلتے ہیں اب کوفے کی طرف کیوں نکلے کہ امام علی مقام کو حد سے اتنی محبت کہ پچیس حج امام علی مقام نے اپنی زندگی میں پیدل کیے تھے آج ساری دنیا کے مسلمان کابے شریف کے سامنے جمع ہے اکثریت مسلمانوں کی جو کابے شریف کے سامنے جمع ہے کابے شریف سے نکل رہے ہیں کے شریف سے نکل رہے ہیں اس, کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جزید میں کئی آدمی حاجیوں کے لباس میں بھیجے ہوئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جیسے ہی حج میں موقع ملے ما صلہ امام علی مکان کو شہید دینا اس طرح ہم پر کوئی بھی نام نہیں آئے گا اللہ حقبر امام علی مقام اپنے ساتھ کے ساتھ جیسے نکلے ایک فوج کے دستے میں روکنے کی کوشش کی آپ کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے تلوار کے بہت جوہر دکھائے کہ وہ دستا پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوتا ہے حضرت امام علی مقام مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے کوہے بی ہشم پہنچتے ہیں یہ چھ محرم تھے یہاں پر امام علی مقام نے اپنے قے میں اور اپنے قے میں اور یہیں پر اور بن جزید کا لکر جو ایک ہزار افراد میں مشتمل تھا یہاں پہنچتا ہے حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ محسوس کیا کہ انہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور ان کی سواریاں بھی پیاسی میں تو امام علی مقام نے خود انہیں پانی پلایا نماز کا وقت ہوا آزان دی گئی ازان کے بعد فرمایا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز خود پڑھو گے تو ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب یہ لجکر یزیدی فوج سے نکل کے یہاں آیا تھا میں کہتا ہوں غور کرنے کے بعد کہ یہ خدائی انتظام تھا اللہ نے انتظام فرمائے کہ یزیدی نکلے امام علی مقام کے پاس آئے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی تاکہ چودہ سو سال کے بعد آنے والے یزیدی جو یہ کہتے ہیں کہ امام باغی تھے یزید سے بغاوت کی تو یہ دلیل ہو جائے اگر باغی تھے تو امام کیسے بنائے جاتے امام بنایا گیا امام علی مقام کو اور آلہ کے نماز میں اللہ کی بارگاہ میں وہ سے رہے یزیدی کہ امام, ہے امام, اس لیے تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہمارے امام ہے آج کے دور کا یزیدی کہتا ہے معذ اللہ باغی سے امام علی مقام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی پھر ہر نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو کہیں نہ جانے دیں سیدھا ابن زیاد کے پاس لے جائیں امام علی مقام نے فرمایا کہ زندہ رہنے سے بہتر تو تیری موت ہے کہ تُو ہم سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے پھر ادھر فوج ہی آنا شروع ہو جاتی ہے عمر بن سعد سے بھی کہا جاتا ہے کہ امام ابن علی مقام کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے خور کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے ادھر عمر بن سعد کہتے ہیں کہ رے کی حکومت کے لیے پتہ کرنے کے لیے کہ جو ایران پہ بغاوت اپنے عروج پر تھی یہاں چار ہزار فوج لے کر کے نکلا یہاں ایک ہزار فوج لے کر کے ہو موجود ہیں امام علی مقام بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں اور امام علی مقام بڑھتے بڑھتے ایک ایسی جگہ پہ آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ بس اب ہم اس سے آگے نہیں جانے دیں گے آپ نے پوچھا ادھر کیا ہے کیا اس کے قریب فرار ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس جگہ کو کر کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ سواری سے نیچے آ گئے یہی کربلا ہے کہ میرے نانا فرمایا کرتے تھے میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا ان کے بعض روکا کو شہید کر دیا جائے گا لگتا یہ ہے کہ اب ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ یہاں عمر بن سعد بھی پہنچتا ہے یہ امر بن سعد حضرت مشہور سعودی حضرت سعد ابن نے ابھی کا لڑکا ہے لیکن ریگی حکومت اسے چاہیے تھی یہ حضرت امام علی مقام سے جنگ شروع کرتا ہے مختصر اتنا کرتا ہوں کہ جنگ شروع ہوتی ہے یہ تھا ایسا نہیں ہوتا کہ ساری فوجیں سے تلوار چلتی ہیں امام علی مقام کی طرف سے جو اضرت عبد باہر گئے انہوں نے کئی یزید کو واسل جہنم کر دیا اب ادھر سے بھی امام علی مقام کے ادھر سے گلام نکل رہے ہیں ادھر سے یزید آ رہے ہیں تلوار سے تلواریں ٹکرا رہی ہے اور یہ موس کا کھیل شروع ہو رہا ہے کئی امام علی مقام کے روپکا جام شہادت کو نوش کرتے ہیں حضرت قاسم کی باری آتی ہے اٹھارہ انیس سال کے نوجوان تھے حضرت امام علی مقام سے میرے پیارے چچا جان آپ اب مجھے جانے دیں فرمایا تم ہی تو میرے بھائی کی نشانی ہو کہا حضور میرے جانے دے مجھے میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا آپ کو میں نہیں جانے دوں گا حضرت قاسم امام علی مقام کی دعا لے کر میدان میں آتے ہیں کوئی زین کوئی آپ نے نہیں پہنی ہوئی کوئی کی کیپ نہیں پہنی ہوئی مد مقابل جو دشمن ہے پوری تیاروں کے ساتھ ہے یسیدی کیمپ کے کی افراد کہتے ہیں مودی ٹیم نے ان کے نام لکھے اور بیان لکھا کہ جب حضرت قاسم میدان کربلا میں آئے جنگ لڑنے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند اتر کے زمین پہ آ گیا ہو حضرت آ, حضرت امام حسن نے پر, حضرت امام قاسم نے فرمایا حضرت قاسم نے فرمایا جانتے ہو مجھے میں ابن حسن ہو جانتے ہو میں علی کا پوتا ہو جانتے ہو میں حسین کا رشتے دار ہو آؤ کس میں ہمت ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے ابن زیاد کے جو لوگ موجود تھے عمر بن ساتھ اور دیگر یا حضرت حُر بھی امام علی مقام سے مل گئے تھے کہ حضور مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے حضور آپ مجھے معاف فرما دیں اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں تو قبر میں میری باتوں کی پوچھ تو نہیں ہوگی میدان محشر میں مجھ سے کوئی پوچھ تو نہیں ہوگی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے تو حضرت حُر اور بعض روقا کا یہاں پر آ چکے تھے امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے اب عمر بن ساخ نے ارزت کو بلایا یا ارزت کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہلوان تھا کمشکا ارزک جا وہ دیکھو وہ بچہ لنکا رہا ہے جا اس نے غرور و تکبر میں کہا بچے سے میں لڑوں گا یہ میری توہین ہے عمر بن ساخ نے کہا بچہ نہیں سمجھ اتن کی اولاد ہے علی کے سوتے ہیں تم نے ابھی نے تلوار چڑھا کے وہ دیکھا نہیں ہے اس نے کہا بڑی تلواریں دیکھی بڑے ماہر دیکھے یہ تو میرے بیٹے ابھی جائیں گے میرا ایک بیٹا بھی جائے گا اور گردن لے کے آ جائے گا اس نے کہا اچھا ہماری بات نہیں مانی نہیں میرے چار بیٹے ہیں پہلے بیٹے کو بھیجوں گا پہلے بڑے بیٹے کو بھیجوں جاؤ بیٹا شاہ گردن لے کر کے آنا جیسے وہ قریب پہنچا حضرت امام اپن نے ایسا وار کیا کہ اس کی گدن قدو کی طریقے سے کرتے ہوئے کرتے ہوئے دور جا گری اب اس پر غصے کی کیفیت کی ساری دوسرے کو بیجا جا, جا. نے کر کیا بھائی بدلا لینا ہے اب یہ پہنچتا ایسی تلوار چلائی اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا تیسرا آیا حضرت قاسم نے اس کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا چوتھا آیا حضرت قاسم نے اس کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اب یہ انسان لگا اور کہنے لگا ہمارے آتا ہو عمر بن صاحب نے کہا پہلے تو تو کہتا بچے ہیں مقابلہ کیسے کروں گا نیزوں سے لڑائی ہو رہی تلوار پہ آ گیا تلوار پہ آنے کے بعد جیسے امام حسن حضرت قاسم کے تلوار نکالی تو میرے بیٹے کی تلوار سے آ گئی حضرت نے کہا توفے میں دیکھ کر کے گیا ہے آئے تو یہ تین تلوار سے کاٹ کے میرے باپ کو دوست میں بیچنا رکھو تو پے دیکھ کے گفتگو ہوتی تھی جب یہ تلوار سے تلواریں کرتی تھی تو جوش جلانے کے لیے یہ گفتگو بالکل ہوا کرتی تھی اللہ اکبر تم مجھے نہیں جانتا میری باقت کا تجھے اندازہ نہیں ہے میری قوت کا تجھے اندازہ نہیں ہے تم نے میری تلوار چلتے ہوئے ابھی تک دیکھا نہیں ہے حضرت قاسم نے فرمایا ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے یہ واپ کو مقابلہ نہیں آتی اس نے اپنی گردن گمائی گھوڑے کی سین کی طرف جب دیکھنے لگا حضرت قاسم نے تلوار سے ایسا کیا کہ اس کو بھی دو گھوڑے میں تقسیم کر کے رکھ دیا اللہ اکبر حضرت قاسم کی شہرت میدان کر بنانے حضرت قاسم جب ایسی تلوار چلاتے ہیں پھر حسین کی تلوار کا کون مقابلہ کرے گا علی اکبر کی تلوار کا کون مقابلہ کرے گا اللہ اکبر میدان جرم ہے قاسم کوئی طریقے سے قاسم قاسم ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے قاسم کو چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کی بارش کی جائے ادھر حضرت قاسم امام علی مقام کے پاس آتے ہیں آ کے کہتے ہیں بڑی پیاس لگی ہے چچا جان پانی ملے گا بیٹا ہماری پیاس تو پہ بجے گی پھر حضرت قاسم میدان کارسار میں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے اور حضرت تاثیم شہید ہو کے اس زمین پہ جل گر ہو جاتے ہیں لوگ آتے رہے اور شہید ہوتے رہے آخر میں امام زین العابدین جو بیمار تھے ارض کرتے ہیں بابا جان میں جاؤں فرمایا زین العابدین تم بیمار ہو ابھی تم آرام کرو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری نسل کا سلسلہ تم سے چلے گا یہ دنیا جو سیدوں سے بھرے گی تو تمہارے سب سے بھرے گی ہماری اور اولاد آئے گی تو تمہارے سب سے آئے گی اب حضرت امام علی مقام حضور کریم علیہ السلام کا امامہ شریف سر پہ رکھے ہوئے جب مبارک کا پہنے ہوئے ہاتھ میں ذوالفقار اپنے بابا جان کی میدان کارزار میں آتے ہیں ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جانتے ہو آج کیا دن ہے جمت المبارک ہے قطع حضرات نمبر پہ کیا کرتے ہوں گے میرے نانا کی تعریف بیان کرتے ہوں گے اکابر صاحبہ موجود ہیں پوچھ لینا کہ میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا کلمات افشاد فرمائے اس روئے زمین پر مشرق مغرب پورا پچھم کئی بھی میرے علاوہ حضور کا کوئی اور نوازا موجود نہیں ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم میرے اون سے اپنی پیار بجانا چاہتے ہو میں نے کیا تم میں سے کسی کو قتل کیا کسی کے بندے کو میں نے نقصان پہنچایا مگر وہ امام علی مقام کو شہید کرنا چاہتے تھے امام علی مقام سے پھر میدان کار گرم ہوتا ہے آج امام حسین وہ تلوار چلا رہے تھے کہ جیسا کہ امام حضرت علی کرم اللہ وجول کریم خیبر کے موقع پہ تلوار چلا رہے تھے آج وہ تلوار کی چمک دکھائی دے رہی تھی جو اس سے پہلے شاید کبھی بھی یہ تلوار کی چمک نہ دکھائی دے رہی ہو چو پچپن سال ہے میرے امام علی مقام کی عمر شریفہ مگر تلوار ایسی چلا رہے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھیں دنگ ہیں ایک کو کاٹ دیا دوسرے کو کاٹ دیا تیسرے کو جان لمبا کر دیا انہوں نے کہا یہ کہ ایسا نہیں ہوگا ان کو بھی چاروں طرف سے گھیرو اور امام علی مقام کو تیر برسا کے شہید کر دو امام علی مقام نماز کی مہلت مانگتے ہیں پہلے مجھے نماز کی اجازت دی جائے اجازت ہے کہ اتنے لوگ جہنم پہنچ چکے اتنے لوگ قتل ہو چکے اگر ہم نے ان کو نماز کے نمبر ہم نے ان کو نماز میں نماز کے بعد مہلت دی کہ یہ نماز سے اٹھتے اور ہم سے مقابلہ کریں پھر کئی اور لوگ قتل کیے جائیں گے تو موقع اچھا ہے تیروں کی بارش کر دو تمام جزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی حضرت امام علی مقام امام حسین زمین پہ جل ہوتے خالی دین یزید یا شمر دل جوشن یہ امام علی مقام کے مبارک سینے پہ بیٹھتا ہے اور امام علی مقام کا سر ناز تن سے جدا کر دیا جاتا ہے ان نہ بدلاحی و انہ اپنے لوگوں پہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں امام علی مقام کے جتنے رکا شہید ہوئے خود امام علی مقام کسی پہ جنازہ نہیں پڑا سب کی لاشوں کو کھلے آسمان کے نیچے یزیدیوں نے ایسے ہی رہنے دیا امام علی مقام کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا کلوں میں گمایا جا رہا ہے میں کبھی سوچتا ہوں یہ یدید یہ سب کو بورے میں رکھ بھی تو لے جا سکتے تھے کشت میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے نیزے پہ بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے قدرت بتا رہی ہے حسین تو نے ہمارے راستے میں سر دیا دیکھ ہماری قدرت ہم نے تجھے ظالموں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا کیونکہ جو بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے چاہے کوش نبی پہ بلند رہے چاہے شبری پہ بلند رہے چاہے پودے فاطمہ میں بلند رہے چاہے پشتے سواری میں بلند رہے ایک وقت آ گیا تھا کہ حسین نیچے آتے مگر حسین جب آئے تو حالت نماز میں سے اور نماز بندہ جب سر چکاتا ہے نیچے نہیں جاتا اصلاح تو میراج المنی نماز تو مومنوں کی میراج ہے مسلمانوں کو بلند کرنے والی ہے ہمیشہ جو بلند ہوتا ہے وہ بلند بھی رہتا ہے اس طرح امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے حضرت عمل سلما خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کے بار بال مبارکہ بکھرے ہوئے داری مبارکہ پر مٹی لگی ہوئی ہے بالوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا حالت ہے یہ ہاتھ میں آپ کے بوتل ہے اس میں خون ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمائے میں ابھی کربلا گیا تھا حسین کی شہادت جاتے حسین کو شہید کر دیا گیا میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں اللہ اکبر اور دیگر اصابی حضور کریم علیہ صلاحام کو خواب میں دیکھتے ہیں امام علی مقام امام حسین کو اس بے زربی کے ساتھ ان لوگوں نے قتل کیا لوگوں نے شعیع کیا جو کلمہ پڑھنے والے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے جو اپنے آپ کو حضور کا پیروکار کہتے تھے ایسا کام ان سالموں نے انجام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سالموں کو عبرت ناک سزائیں جو ہے وہ دی اور ایسے لوگ نشان عبرت بن گئے اے لوگوں خدا کے لیے ضرورت آج کے دور میں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حسین کا جذبہ پیدا کریں باطل قوتوں کی آنکھوں میں نگاہیں نگاہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ہم بات کریں ضرورت اس بات کی ہے سنیوں آج بھی جزید قوت زندہ ہے آج بھی جزیدیوں جزیدی زندہ ہے آج بھی حسینیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ باطل قوتیں جو مطلب کے حق اہل سنت و جماعت کو مٹانا چاہتی ہیں ہمارے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا ہماری عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا تم ہر فیلڈ میں دیکھ لو کہ سنیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے آج میڈیا دیکھو تو امام باڑے بن چکے ہیں ربی ال شریف میں کیوں اتنی ناطے نہیں دکھاتے کیوں ربی البا شریف میں اتنا حضور کا ذکر نہیں دکھایا جاتا آج تمہارے ساتھ نا بھی ہی نا انصافی ہے ظلم ہی ظلم ہے بربریت ہی بربریت ہے اور ہمارا ہر آدمی مسلط کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے علم دین پڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلب کے کی دفاع کے لیے تیار نہیں ہے ایسنی مسلمانوں درد سے حسین یہ ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے آنگ و خون کے دریا سے بھی گزرنا پڑے تو گزرنا پڑے گا اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنا پڑے گا جب امام کا سرے ناز اوپے میں پہنچا اور جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے حضرت زینب سے کہا دیکھا زینب اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے اقتدار میں کتنی قوت ہوتی ہے حضرت زینب نے پرجستا گرج آواز میں کہا ملون تو کہتا ہے اقتدار میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ دیکھنا قیامت تک ساری دنیا کہے گی کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے ان کے خون میں کتنی طاقت ہوتی ہے یہ سب کچھ دے سکتے ہیں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے اللہ تعالی میرے امام کی مزار شریفہ پر رحمت اردوان کی بارش نازل فرمائے ان کے رفقا کی مزار شریف پر رحمت ادوان کی بارش نازل فرمائے ان کسط کا اللہ کبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے میں دل کی گہرائیوں سے اس کڑے حالات میں کہ جس میں خود کچھ چما کے ہر جگہ پہ ہو رہے ہو آپ کا آنا یہاں پر بیٹھنا ہر محفل کو کامیاب بنانا باقی اس نے بے شمار لوگوں کو حیران کر دیا ہے اور یہ آپ کی میرے ساتھ محبت ہے اور میری آپ کے ساتھ محبت ہے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اللہ سبار کا وطالعہ اس محبت کو قائم رکھے اس محبت کو باقی رکھے ہمیں اللہ تعالیٰ آسدوں کے حسد سے بچائے شریحوں کے شرط سے بچائے جتنے لوگوں نے تعاون کیا وہ پولیس والے ہوں میں ان کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں ایجنسیز کے افراد ہوں میں ان کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں اسکاؤٹس ہماری برکاتی اسکاؤٹس ان کے بچوں اور نوجوانوں کا خصحسن سلیم بھائی کا دل کی گہرائیوں سے ممنون مشکور ہوں ہمارے جتنے اور ساتھی کہ جو فردن فردن آئے اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اس ذمے داری کو ہم خود ادا کریں گے ہمارا جلسہ ہے ہم اپنے عوام کی حفاظت خود کریں گے وہ خود آئے ماشاء اللہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہے انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ دی ہے اللہ کبار و وطالعہ ساری مصیبتوں ساری مصیبتیں ان سے دور فرمائے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کبار کا وطالعہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے وقت بہت ہو چکا ہے دو بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں مختصفہ سلاد و سلام ہوگا دعا ہوگی اور میں آپ سے کہتا ہوں جب دعا ہو جائے سلاط و سلام ہو جائے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جائیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پھر نماز فجر اذان فجر اور نماز فجر جو ہے وہ ضرور ہوگی تو خدا کے لیے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں عبادت کے معاملے میں پختگی کا اظہار کریں اور میں کہتا ہوں بے شک میرے پاس آپ ہاتھ ملانے کے لیے نہیں آئے آپ اپنے گھروں کی طرف جائیں تاکہ تھوڑی دیر آپ کرنے کے بعد فجر کے لیے اٹھیں جو لوگ جو لوگ جو ہے روزہ رکھنا چاہتے ہیں کل تو ان کی سائری کا وقت بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کل پانچ بچے انسٹ منٹ کا وقت ہے تو اس وقت کو وہ اپنے فہرست میں رکھیں چند اعلانات میرے سامنے ہیں سب سے پہلے میں اعلان کر دیتا ہوں کہ ماہنامہ مسلم مورم شریف کے حوالے سے مہنامہ مسلم الدین جو ہے وہ اس سال پر موجود ہے اور آپ اس کو مناسب قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں اور دین کا کام اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے دینی رسالے آپ خریدیں اور ڈاکٹرز کے پاس جس وقت ہم جاتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگ اخبارات پڑھنے لگ جاتے ہیں اگر ہم وہاں کیبلس پر یہ رسالے رکھ دیں تو یہ دوسروں کو فائدہ مند بات ثابت ہوگی اور اس طرح ٹکٹ جو معاملات اس میں اگر ہم یہ رسالے رکھیں تو ہمارے مسلق کا پیغام پہنچ سکتا ہے ہنجمن طلبہ اسلام کی جانب سے انتیسواں سالانہ پروگرام علمی مذاکرہ آپ کے سوالات اور حضرت علامہ سعید الراب القادی صاحب کی جوابات دس محرم دھرام تین بجے دوپہر بامقام محمد مسجد مسلم الدین گارا یعنی اسی مسجد میں یہ محفل جو ہے یہ انحطاط پذیر ہوگی یہاں پر جتنے بیانات ہوئے ہیں ان کی سی ڈیز اور کیسے یہاں پر دستیاب جو صاحب حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں آج رات دو بجے تک نور مسجد کاغذی بازار میں شب بیداری کا اہتمام کیا گیا ہے تمام حضرات اس میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے شہری کا وقت پانچ بچے انسٹھ منٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ذہن میں رکھیے گا نبیر اعلیٰ حضرت مفتی تقتٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سالان شریف کے سلسلے میں ایک کافلہ نو فروری بروز ہفتہ روانہ ہوگا واپسی اتوار کی رات کو ہوگی شرکت من خواہش من حضرات جو اس میں شرکت کے ہیں سیاؤنگ پبلیکیشن شہید مسجد یا حنیف صاحب جو ہمارے یہاں پر کیفے تو رنگوٹی وغیرہ سیر کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے باقی جو ہے امام حضرات کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو سلام ہوگا محمد آئے سی دن ہے وہ مغل وہ شم نی ویل رنگم وہ سیل آئی ڈن رسول اللہ شی پنچم منگل منگل می من جنگ ہمارا بندی کام ری بند مند منگا کو منگا بولیا ہم لند گے نچ لگے بولیاں من من ہو گو ری من من لکش پن بنچن و شاید ارب ان سنگ مل پانی ملک ملتا پندر چند سی دے چند جیو سا کم لین سنگ من بند من لا پندر منجن چند ان کو مش منگ والسلام عليكم أرضا العلوة تهدين لك الخير وانتقلين يا خير يا ماما العلوة يا صار حكاهم حيا يا صار وقل العلوة وقل وقل مولا يا عن باهر فن على كهب بالمدى خير خلك فيهم همهمهم جار عليك والوجه الشهرها جيبتك مشكله لي لي عالم تصدينا انني بندر پنچی چندم اگلا جسم بم بلند اگلا من ربطاتي لا مولا يا صار والسلم دائما الضربا على حاجة حاجة فيك خبر خرج القل ينزل يا أكرام العلم الكيماني من أجل يوديه والدائم قَوْلُهُ هَذَا أَرْهَمُ مِمَّا لَا يَصُونُ وَالشَّمْسُ دَائِمًا أَعْظَمُ مِنْ لَوْعٍ وَخَوْفٍ مِنْكُمْ قَهْرٌ أَنْتَ تُنِيلُهُ لِلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ يَقًا إِذَا لَوَّى وَجْهِيَ أَنَّا مَا صم الله ورحي آدي بكه والحلم صم الله عن حلم وأنوه ما ذنبه فرحيم صم الله ورحي وما ذنبه وهو أعطى الغلق فيه من مولا يطال والسلم يا ربما أعضب على حديك خير الغلق فيه من الله والجم حتى لبنى مهداما إليه مقام دنيا مهدنا وَمَا لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَشَمِلَ الْبَأْسَ مَنْ يُعَارِضُكَ مِنْهُمْ وَكُنْ لَهُ مساح حاضر ضروب دن دن لا رمي مويا لا صايم والشمنك من اعطى صنع على جوري جديك خلي لا کن پنچو ملایا من منظر انتظار گیتا سنجھ پنچنجو ہندو موایا من کرنجائی اَوْ سَامِعٌ قَوْلَ عَنِ الْأَذَانِ يَقُولُ لَكَ وَلِي مُنَادِي كُلُّهُ يَعْقُبُ إِذَا فِي الْبَيْتِ كُلُّهُمْ يَنَادُونَ مَجْمُوعُ قَوْلِ الْمُصَلِّي أَكْثَرُ وَأَضْرَبُ حَالًا لَهُ لَا نَادٍ وَتَذْكِرُ Allah t referred me As Han sal destinations جی رن میں ہوئے ہم سب نے سلام علیکہ یا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مولان آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم ذکر امام علی مقام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری اہل بیس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمتا. اے اللہ تبارک کا بطارہ امام علی مقام کے نقوش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرم دعاؤں کی درخواست کی گئی سب سے پہلے دعا کریں چودہ نیشنل پارک کے لیے مولا کریم ان کے درجات کو بلندی عطا تھا ان کے لوائطین کو صبر جمیل تا تھا اس صبر جمیل پر ان سب کو عظیم عطا فرم بالخصوص ہمارا حاجی محمد فیصل قادری ہمارے دوست جو نشتر پارک میں شہید ہوئے ہی کو ساؤ کا کام کرتے تھے اور وہی وہ کام وہ کر رہے تھے وہاں پر اللہ اخبار کا بطالہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے مریم بھائی جگیز سائی محمد احمد کے لیے دعا کی درخواست کی گئی سیت کے لیے دعا کرے مولائری کریم صحت مکمل ادا کرنا ہے اضور مفید اعظم ہند مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کی نواسی کا انقطال ہو گیا دعا کی درخواست کی گئی ہے دعا کرے مولانے کریم ان کی قبر پر رحمت الدوان کی بارش نازم فرمایا ان کے دوائقین کو صبر جمیل عطا فرما یہ صبر جمیل پر ان سب کو عجر عظیم عطا فرما حاجن جمیلہ قادری سب قلیل ہیں دعا کرے مولا کریم نے شفا عطا فرما اور بے شمار لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ تبار و وطالہ سب کو جانتا ہے دعا کرے مولا کریم سب کو شفا عطا فرما سب کو کی عطا فرما ہم سارے سندھی مسلمانوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء و مشاہد کی حفاظت فرما ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرما ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا دنیا اور آدرت میں ہمیں ذندت و رسوائی سے محفوظ فرما جن لوگوں نے یہاں پر خدمات دی ہے مولا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہیں قبول و منظور فرماس ربی العال تمام حضرات جو ہے میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں کو جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے وقت بہت ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لوگوں کی فجر کی نماز سے مل جائے تمام حضرات بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کی طرف رواں ہو جائیں